کہیے بیٹے یہ ایک غلطی ہے جو بار بار آپ دوڑا رہے ہیں اس لیے اس کو ٹھیک کرنا ضروری ہے داللہ کا دالن فہدہ دال دعالن نہیں ٹھیک ہے کہتے ہیں اس شخص کو یا اس شخصیت کو یا اس انسان کو کہ جو کسی مسئلے میں بی اینی میٹر ٹھیک ہے نا سرگرشتا ہو حیران ہو اچھا عربی لغت کی کتابیں اگر پڑھیں گے نا تو اس میں آپ کو ایک ایسا حیوان ایسا جانور کہ جو گھر سے باہر نکلے اس کو پھر پتا نہ چلے کہ کدھر جانا ہے اس کے لیے بھی دواللہ گلط استعمال ہے دواللہ ٹھیک ہے اچھا نام کے اوپر کیا ہے شب ہے پھر ایسے درخت کو کہ جو پورے سہارا میں پورے ڈیزرٹ میں اکیلا ہو اور سرسبز و شاداب ہو اس کو بھی دو اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے دواللہ اچھا اب اس سے پھر ہیومن ورلڈ میں آ جائیں انسانی دنیا میں عربی زبان کو لنگوسٹیکلی لسانیاتی اعتبار سے بڑی رچ زبان ہے اور اس کی صدیوں کا کلچر ہے اب اردو ہے نا مثلا اردو بیچاری ڈیڑھ سو سال کی ساری عمر میں ہی ٹھیک اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے لشکر شاہ جان کے دور میں جب ترکی لوگ یہاں ہماری فورسز میں بھرتی ہوئے تو فارسی ہندی اور ترکی ان تینوں زبانوں کو ملا تک نئی زبان پر ان کی سنام مل... سامنے اردو ہی رکھ دیا اردو کہتے ہیں کیمپ کو ٹھیک ہے یہ جو ٹینٹ تو اردو کا لشکر کو بھی کہتے ہیں جہاں پر کہ اسٹیشن کیا جائے وہ لشکر لشکر کا اس کو اردو گا بھی کہتے ہیں اچھا تو اردو کا معنی یہ بنا لشکری زبان یعنی ایسی زبان جو لشکر کے مختلف شارقین جو ہیں اس میں جو ہیں اس میں ان سب کی ایک مشترکہ سی زبان جس طرح پشتور پٹواری جمع ہو جائے تو وہ ایک نئی سی زبان بن جاتی ہے اسی طرح اردو بن گئی لیکن اردو کی ٹوٹل جو عمر ہے وہ تقریباً ڈیڑھ دو سو سال بنتی ہے عربی کا مسئلہ یہ نہیں ہے عربی ہزاروں سالوں سے چلی آ رہی ہے اور بطور لینگویج بڑی رچ ہے اب اگر کوئی سکالر کوئی عالمِ دین اس نقطہ نظر سے قرآن پاک پر کام کرے تو نہایت خوبصورت ٹاپک بنتا ہے کہ قرآن پاک کا یا دیگر عربی زبان کے الفاظ کا ابتدائی دور میں مانا کیا تھا اور اس میں ڈیولپمنٹل سٹیجز کون کون سی آئی ہیں قرآن پاک کی تفسیر اگر اس پیرو سے لکھی جائے نا مثلا حدیث کسے کہتے ہیں بولو فرمانے رسول کریم علیہ السلام وسلم ٹھیک ہے جو چیز حضور نے فرمائی وہ حدیث پاک ہے اچھا بلکہ جو کچھ کے صحابہ نے کیا اور سرکار نے اس پر تصدیق فرما دی وہ بھی حدیث پاک میں سمار ہو لیکن آج کل حدیث کا معنی ہے ماڈرن یہ عربی کے بہت ماہر ہیں چونکہ اتحادی عرویز سے تعلق ہونے کی وجہ سے لیٹسٹ عربک جو ہے وہ ان کے پاس ہوگی اچھا الغت العربیث ماڈرن عربک عربک لینگویج اب اگر آپ العدب الحدیث ایم عربی میں ایک پیپر لگا ہوا ہے العدب الحدیث یعنی جدید لٹریچر ماڈرن لٹریچر اس نقطہ نظر سے اگر قرآن پاک کی تفسیر لکھی جائے کہ حضور کے دور میں کسی لفظ کا معنی کیا تھا اب وہی لفظ اپنے معنی تبدیل کرتے کرتے کس سٹیج تک پہنچا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا میرے اپنے عذائب میں سے یہ ہے کرم فرمائے تو اس نقطہ نظر سے کچھ قرآن پاک پر کام ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو آج کل ماڈرن عربک لینگویج میں دوللہ سائیکولوجی کی دنیا کا لفظ ہے جس کا معنی ہے کنفیوزڈ ایسا بچہ جو کنفیوز ہو جو کنفیوژن کا شکار ہو وہ نیڈز گائیڈنس ایسے شخص کو بھی کہتے ہیں کہ جو کسی ایک پوائنٹ پر اتنا فوکسڈ ہو ٹھیک ہے جب. کسی جب. ایک جب. پوائنٹ جب. پر اتنا فوکسڈ ہو کہ اس کو باقی کسی چیز کی پرواہ ہی نہ رہے اور اس کے لیے پھر اس کا ترجمہ بنے گا فرینزک کہتے ہیں کسی ایسی ایک تھاٹ میں گم ہو جانا کہ جو باقی تھاٹس کو معاف کر دے مٹا دے جب ہم سرکار کے ریفرنس سے اس آیتمبارکہ کا ترجمہ کریں گے تو وہ وجہ دا کا دالن فہادا دو اس کے اوپر تشدد لگانی تشدید کا معنی ہوتا ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں مدغم کر دینا ادغام کر دینا جس کو انگریزی میں آپ کہتے ہیں اسمیلیشن ٹھیک ہے نا ایک کو محمد ٹھیک ہے سرکار قسم پاک ہے محمد اس کا مطلب ہے کہ ہم اور مت یعنی ڈبل پروننسیشن جوائنٹ ان ون پرستو لینگویج جو ہے اب یہ لنگوسٹکس کی لینگویج میں اس کی ون آف دیریٹیز آف پرستو لینگویج یہ ہے کہ اس میں تشدید کوئی نہیں ہے کاش کرن پاک کے جو دروس ہیں وہ لنگوسٹکس کے بارے سے بھی ہوں کوئی ان موضوعات پر گہری تحقیق پیش کرے تو سننے کو دل کرتا ہے یہاں جو اٹھتا ہے فصل بنا پھرتا ہے آتا جاتا کچھ آیا نہیں کسی ایک مولوی صاحب کا ترجمہ وہ بھی چھپا چھپا کے کسی کو پتہ نہ چلے میں کون سے مولوی کا ترجمہ کر رہا ہوں اعلی سنت کا اپنا یہ آل ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضب لڑوی نے جب آپ کا مثال انیس سو اکیس میں انیس سو اکیس سے پوچھ پہلے اعلیٰ حضرت نے اپنے شاگردوں کو جو ترجمہ یوں ہی زبانی جناب بیان فرماتے رہے اور یہ لوگ لکھتے رہے اس کا نام کنز المان رکھا اور ابھی تک وہی وہ چل رہا اور اسی پر لکھ لکھ کر کتاب در کتاب کتاب در کتاب کاپی در کاپی سارے کاپنگ کیس کیس اللہ میں خود ار سنت ہوں بلکہ فخر سے کہتا ہوں آج کل لوگ اپنے آپ کو ارے سنت کہتے ہوئے باقی پہچانے مٹانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اور کچھ نہ دسیا ہے کسی آج کل لوگ کہتے ہیں اہل سنت آہل سنت ور ٹھیک ہے اہل سنت والجماعت اور کیا ہے کچھ بھی نہیں تو کیونکہ اور بتانے کے لیے کچھ ہے نہیں تو ہم واضح طور پر بتا ہم اہل السنہ ہیں اہل السنہ ور اس کے علاوہ ہم بریلوی بھی ہیں کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے بریلویت سچا ہونے کی علامت ہے صحیح سننی یعنی بریلوی تو میری میں وضاحت اسے کر رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بیر البی رحمۃ اللہ رہ چونکہ ہمارے امام ہیں مقتدہ ہیں پیشوا ہیں بزرگ ہیں اور محدث ہیں مفسر ہیں اسکالر ہیں رائٹر ہیں ادیب ہیں ولی اللہ ہیں عاشق رسول ہیں سب کچھ ہے ٹھیک <سلام> ہے تو کہیں کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ شاید اللہ حضرت کے والے سے کوئی ایسی بات کی ہے جو ان کا شایان شان نہیں اللہ حضرت کا کمال یہ تھا کہ ایک ماہ کے اندر آپ نے سارا ترجمہ پاک بیان فرما دیا لکھنے والوں نے لکھا لیکن ان سے درخواست یہ ہے کہ خدا کے منجم بزرگوں نے لکھا چلے گئے اس دنیا سے یہ مہربانی فرما گئے لیکن اس کے بعد اب کنز ایمان ہی آخری اسٹیج نہیں ہے ٹھیک ہے آج کل اردو لینگویج پر کام ہونا چاہیے اس حوالے سے کہ لینگویج کہاں تک پہنچی ہے عربی کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے تو تشدید کا معنی ہوتا ہے کہ دو حروف کو کس ساؤنڈ کو یک جا کرنا تو جس آج نے بڑا خوبصورت ایک لکھا ہے ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل خواص اس برزخ کبرا کا ہے حرف مشدد کا ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شا ٹھیک ادھر اس پر کبھی کسی نے غور نہیں کیا ہوگا یہاں نہیں ادھر بیٹھے چٹائی پہ سرے ارش نشی اس شیر کی تبدیلی میں آنی بھائی لوگوں نے بڑی غلطی کھائی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید اللہ کی طرف سے حضور آئے اور پھر مخلوق کی طرف سے بھی حضور کو بھیجا گیا حضور کی شان یہاں جمع ہوئی ہے ٹھیک ہے نہیں حابد بھائی سوچیں میں کیا کہہ رہا ہوں آج اصل میں اور حابد بھائی دونوں ذہنی طور پر تھوڑے سے وہ ہوئے ہیں تھکے تھکائے ہیں لیکن یہ نقطہ آپ کے ذہن کو جگا دے گا ادھر اللہ سے واسی یعنی جہاں اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے وہاں واسی ادھر مخلوق میں شاہ این اسی وقت سہیم الٹینی اصلی کا ترجمہ کرنا پڑے گا این اسی وقت جب وہ ادھر اللہ کے پاس ہے اللہ کے پاس اور کوئی نہیں ہے ادھر بھی ہے مخلوق کے پاس سرپرستی فرمان رحمت اللہ بنے ادھر اللہ سے واسف ادھر مخلوق میں شامل شاید اقبال نے اسی لیے فرمایا تھا کہ خودی کی جلبتوں میں مصطفی خودی کی خلوتوں میں کبریائی زمینوں آسمانوں کرسیوں عرش خودی کی زد میں ہے ساری خدائی مہر یہ کلک ٹاپک ہے تو اب جو فرمایا کہ ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل خواص اس برزخ کا ہے حرف مشدد کا یعنی ایسا حرف کہ جس پر تشدید لگا دی جائے تو وہ ڈبل ہی پروناؤنس ہو ٹھیک ہے دو حروف کو شامل کرتے تو یہ میں نے آپ کی تھوڑی سی لنگوسٹک کے بارے سے بہت چونکہ یہ غلطی آپ بار بار کر رہے تھے ابھی دوبارہ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ الرحمن الرحیم د تینل الا يعطيك کاب گو ایل يجدك دیکھ وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمرت بالله صدق الله العظيم بیٹھے بیٹھے مجھے ایک اور چیز ذہن میں آئی کہ کا ایک اور معنی بھی ہے کہ العلم والت المومن کہ علم مومن کی گم شدہ میراث لہذا حضرت کہ جہاں سے بھی ملے علم مومن کی میراث ہے اور میراث بھی گمشدہ یعنی جہاں کہیں بھی کوئی س... سیکریٹ نالج ہے وہ ہمارا ہے اس حدیث پاک کی روشنی ہے نا گم ہم اس کو ریٹریس کریں گے ریسرچ کر کے محنت کر کے وہ ہمارا ہماری پراپرٹی بنتی ہے خاک کسی نے حاصل کیا ہو کہیں سے حاصل کیا ہو جب بھی حاصل کیا وہ ہماری محنت ٹھیک ہو گیا اچھا آج میں نے ایک ایسے ٹاپک پہ گفتگو کرنی ہے کہ جس کی مجھے ضرورت محسوس ہوئی کسی سطح پر اپنے باز کے لیے بلکہ سب کے لیے بلکہ پوری عالمی انسانیت کے لیے اگر میں کہوں تو جان نہ ہوگا ہر انسان کو اس اس ٹاپک کی ضرورت ہے کامیابی سکسیس فوز فوز فوز عظیم سے آپ کہہ yeah. کامیابی اور کوئی لفظ اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو اچھی طرح آپ سمجھ لیں مجھے بھی بتائیں بلکہ وکٹری وننگ رائز پروموشن گوئنگ ٹوڈ ہائٹس کوئی بھی کسی اعتبار سے بھی آپ اس کو ڈسکرائب کریں یہ چیز ہر ایک کی ضرورت ہے لکھیں اس کا فارمولہ کس کے پاس ہے کتنے نیک لوگ اچھے لوگ پاکیزہ لوگ लोग لوگ دعائیں مانگنے والے مناجات کرنے والے رونے والے یاد خدا میں پیچھے پیچھے جاتے اور کتنے ناکارا سے گناگار لوگ باوجود اپنے گناہوں کے بوجھ جتنا بڑا اٹھایا ہوا اور غلطیوں کا سب کچھ پھر بھی پرواز اوپر ہی اوپر جا رہی ہے اب اس سچویشن میں ایک تیسرا فریق اٹھ کے کہتا ہے کہ یار خدا تو ہے ہی کوئی نہیں دیکھو جہاں فضر صاحب نمازم پڑھنے اسے حالت کو تو جا کچھ بھی نہیں کرنا اس حالت کو وہ اپنی ایک تعبیر رکھتا ہے تیسرا بندہ ایک نیک پرسا لیکن مفلوک الحال بد حال بلکہ دوسرا سادہ سا بندہ سیمپل سا کچھ بھی نہیں کیا اور اوپر اوپر آج دیکھا تو انعام نکل ہے آج لاکھ کا بیس لاکھ کا آج دیکھا تو جناب اولا کوئی دکان کھولی تو کاروبار میں وہ برکت آئی کہ گا کہہ کہ ٹوٹتے ہی نہیں سنسلے سروس میں گیا تو ایک دن ایک گریڈ میں دوسرے دن دوسرے گریڈ میں اس کے بعد چاہتا تھوڑے عرصے کے بعد تیسرے گریڈ میں اور آگے ہی آگے اوپر ہی اوپر, اوپر پرموشن ہی پرموشن لائر ہے تو اس کے کلائنٹس جو ہیں لائنس میں لگ کے اس سے ٹائم لے رہے ہیں ٹھیک تو اس صورت میں ایک تیسرا بندہ سوال کرتا ہے کہ کوئی اور فارمولا ہے یہ ظاہری قد و کاوش کے علاوہ کوئی اور فارمولہ ہے جو سیکرٹلی کہیں کام کر رہا ہے وہ فارمولا چاہیے کہ جو اس کی کابشوں کے آگے بند باندھ رہا ہے یوں لگتا ہے جیسے نیکیاں بے بےسمر ہو گئی ہیں اور کوئی سیکرٹ فارمولا ہے جو اس کی کابشوں کو پر لگا رہا ہے ایک کے لاکھ اور لاکھ کے کروڑوں بنائے چلے جا رہا ہے پروسیسنگ اور ری پروسیسنگ ہو رہی ہے جو ظاہر میں کچھ نہیں نظر آتا اندر ہی اندر کوئی کام ایسا ہو جاتا ہے کہ جہاں پر پر اب دیکھیے کہ okay. آپ کو زندگی میں اس معیار کو اس پیرامیٹر کو سامنے رکھیں اور کامیاب اور ناکام کا آپ تعین کریں کہ کامیاب ہونے والا کیسے کامیاب ہوا ناکام ہونے والا کیوں ناکام ہوا اس پر میں نے تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے اور اس لیے کرنی ہے کہ مجھے اس کی ضرورت محسوس ہو اور ہر ایک کے لیے ضرورت محسوس ہوئی اپنے لیے تو خیر اللہ پاک کرم فرمائیں مجھے کبھی گلہ پیدا ہوا ہی نہیں کیونکہ پروردگار نے پیدا ہونے دیا ہی صبحانجھ، صبحانجھ، صبحانجھ. ہے ٹھیک ہے جی اور آپ کے لیے دوستوں کے لیے اپنے عزیزوں کے لیے جو آپ سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کے لیے میرے ساتھ یہ ریاض اور اسد بھائی لندن کی ایک شاپ پر ہم جائیں نہ وہاں پر ہمارے عزیز نے یہ کتاب لازمی پڑھے میں نے اس کتاب کو معمولی ناول ٹائپ کی چیز ہے اور اس کو چھوڑے ابتدا میں ہم نے اس کی پرواہ نہ کی اس کتاب کی لیکن جب ہمارے عزیز کا اصرار بڑھا تو میں نے کہا چلے لے لیتے ہم نے وہ کتاب پرچیز کر لی اور سچی بات ہے وہ کتاب میں نے رکھ دی اس کو دیکھا بھی نہیں بعد میں پڑھا بھی نہیں اور اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے کہ میں نے جتنی تاخیر اس کتاب کے پڑھنے میں لگائی کاش اتنی تاخیر نہ کرتا کیوں؟ کہ پہلی بات یہ ہے دنیا کا زندگی کا پہلا قانون یاد رکھے جو آپ سے سچی محبت کرنے والے عزیز ہیں ان کی زبانوں سے خدا بولتا ہے سکسس کا پہلا قانون مجھے بعض مثلا مس اسدیں یا ریاض ہیں یا عابد بھائی ساتھ اگر چھوٹے شہر کا نام نہیں لوں گا تو پھر چھوٹے شہر ناراض ہو جائیں گے اس لیے ضرور لوں گا آپ لوگوں نے دیکھا کہ جب میں ان سے ملتا ہوں تو بچوں کی طرح سے مثلا جس میں عبد المعید سے ملتا ہوں اسی طرح اسد سے ملتا ہوں جس طرح عبد المعیض چھوٹے ہیں سب کے پیار کے مستحق ہیں وہی پیار اسد کو ملتا ہے وہی امس جس طرح میں نازنین بیٹی سے ملتا ہوں اسی طرح میں ریاض سے ملتا ہوں کیوں کوئی ایک قانون سیکھا ہے آپ کو سکھا رہا یاد رکھیں جو آپ کے سچے اور سچے عزیز ہیں ان کی زبانوں سے خدا بول میں نے اس عدیس پاک پر غور کیا اور اس آیت مبارکہ پر غور کیا شافور محبوب ان سے مشورہ کر لیا کرو کیا سرکار سے اللہ کی باتیں نہیں ہوتی تھیں خود اپنی خلوتوں میں بلا کر کلام فرمانے والا محبوبیت کے تاج اعظم سر پہ رکھنے والا کہتا ہے ان سے پوچھ لو لیا کرو کیوں وجہ کیا کہ دنیا کو قانون سمجھا جائے یہ قانون محبوب تمہارے لیے نہیں ہے تمہارے اور بھی قانون بہت سارے ہیں اللہ! یہ ان دنیا داروں کو سمجھا جائے کہ سچی بات کرنے والوں کی زبانوں سے خدا بولتا ہے بات بات تقدیر بولتی ہے تقدیر کے فارمولی بولتے ہیں تو اب یہ جی جی میں کس پر دے رہا ہوں دلیل اس پر دے رہا ہوں کہ جس عزیز نے کہا کہ یہ کتاب پڑھے میں نے پڑھی ہے اور مجھے اچھی لگی ہے وہ ان عزیزوں میں سے تھے کہ جن کے لیے بارے مگر میں یہ کہوں کہ ان کی زبانوں سے میرے لیے خدا بولا ہے ٹھیک ہے حضرت السلام جب وادی ایمن میں پہنچے فلمہ نودیا من شاطی الواد ایمن فلبک اصل مبارک تھے یا موسا ان اللہ رب العالمین کہ قرآن نہیں ہوں کہ جب وادی ایمن میں پہنچے تو درخت بول پڑا موسا میں تمہارا رب ہوں درخت کے پتے بولے تو رابو رب بول رہا ہو قرآن کہتا ہے اے موسا میں تمہارا رب ہوں نہ درخت رب ہے نہ موسا نے اسے رب مانا ہے نہ ماننا چاہیے پھر بھی پکار یہ کیوں ہے کہ میں تمہارا رب ہوں بتانا مقصود یہ تھا کہ کسی بھی بات کو ریجیکٹ نہ کرنا رب کسی سے بھی بول سکتا ہر ایک کے اندر رب کی کوئی نہ کوئی تجلی موجود ہے اور اپنی شان میں کس میں سے بول سکتا ٹھیک ہے نا تو یہ بات میں نے بعد میں جب وہ کتاب میرے پاس آئی رکھ دیا پھر جب مجھے اس کتاب کے پڑھنے کا موقع ملا تو میں نے توبہ کی میں نے کہی اللہ کاش یہ تاخیر نہ ہوتی میں اس کتاب کو پہلے پڑھتا ہوں خیر this, کتاب کیا تھی this, this, this, کتاب کا نام ہے دا مانک Who Sold وز طرح this. مجھے پتا ہے کہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں مسجد میں بیٹھا ہوں جس کا خالصتاً تعلق اسلام سے ہے اگر کسی کرسچن سے کہا جائے کہ مسجد میں چلیں آپ سے بات کر تو ہے گا نہیں جاتا کیوں جاؤں چرچ میں چلوں ہندو سے کہیں مسجد میں چلیں آپ سے بات کرنے تو ہندو نہیں جاتا مندر میں چلنا ہے تو چلو مسلمان سے کہا جائے چرچ میں چل رہے ہیں یہ بات کرنی ہے کہے گا نہیں نہیں جاؤں گا مسجد میں چلنا ہے تو چلو اس کا مطلب ہے کہ انسانیت کو مسجد مندر چرچ اور کنشت میں سائنا گوگ بولیے والا کیا ہوتا ہے سائنا گوگ کمران آپ کیوں نہیں بولتے आगे। सिनागौ। आगे। सिनागौ। तो जहां पर के कौन जीज़ी। योदी, जीज़ी। योदी। योदी। जीज़ी। जो है? जो अपना के हैकल है? वो, वो उनका है के हैकल है है है का का होता जिस तो है نہیں ان کا پارسیوں کا کیا ہوگا تشکدہ اس کے لیے سہنا گاگ اس کے لیے شاید استعمال کنفرم کر لیجئے گا کا کے جو استعمال تھا جی مگر یہ سارے سہنا گاگ ہو ٹیمپل ٹیمپل یہ بدھسٹ استعمال کرتے ہیں ہر لینگویج میں الفاظ مختلف ہیں انگریزی والے نے اس کے اپنے اپنے ذوق کے مطابق تجمہ کیے ٹھیک ہے جدھر دیکھ لیجئے گا میں نے سائنا گاؤ کا ذہن میں آئے تھے میں نے وہ آپ کو دے دیا آپ تحقیق کر لیں کس کلاس میں ہاں چلیں یہ الفاظ آپ دیکھ لیجیے گا کیونکہ اس دفعہ انگلینڈ میں ہم بات کر رہے تھے کونسل ہیبرو ہم نے پاکستان میں جہاں بھی سنا جہاں بھی دیکھا جہاں بھی پڑھا خود بھی پڑھایا پڑھا ہی بر ٹھیک ہے ایک ننہ سا بچہ کہتا ہے پڑو ہی برو تو الفاظ کو اچھی طرح سیکھنے میں کہیں بھی اصلاح ہوتی ہے نا تو آپ فوراً اس اصلاح کو قبول کریں اچھا اب ہم نے کیا کیا کہ اس لا آف سکسیس کو کہ جو پوری عالم انسانیت کے کا تھا اور ہر انسان کے لیے تھا کیا عیسائیوں یہودیوں اور بدھسٹوں اور ہندوؤں میں کوئی بادشاہ نہیں بنا بولیے نا؟, نا. نا تو ہم کیوں سمجھتے کہ خدا صرف ہمارا خدا ہے کیا آل مسجد میں سے کوئی غریب کوئی نہیں ہے کیا آل مندر میں سے کوئی غریب نہیں ہے کیا چرچ میں جانے والوں میں سے کوئی غریب نہیں ہے اگر غریب ان میں بھی ہیں غریب ان میں بھی ہیں غریب ادھر بھی ہیں غریب ادھر بھی ہیں امیر ادھر بھی ہیں امیر ادھر بھی ہیں رائس ادھر بھی ہے رائس ادھر بھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یقیناً اس سسٹم میں جو ہم نے بنا رکھا ہے کہیں نہ کہیں کوئی فلاح ضرور ہے جس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے چرچ والوں کو چرچ سے باہر نہیں نکلنے دے رہے مسجد والوں کو مسجد سے باہر نہیں نکلنے دے رہے مندر والوں کو مندر سے باہر نہیں نکلنے دے رہے اور یہی سمجھتے ہیں کہ جو ان جگہوں پر بیٹھا ہوگا وہی کامیاب ہوگا جو ادھر سے فیض نہیں لے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا جب کہ ایسا نہیں ہو رہا کیوں جناب سوال تو بنتا ہے نا کوئی اگر ادب سے سوال نہ کرے تو اس کی مہربانی لیکن آل مذہب تمہارے اوپر یہ سوال بنتا ہے جس کا جواب دینا پڑے گا نہیں دو گے تو جو ایتھیسٹ ہیں وہ سارے کہیں گے چھوڑیں تو کیوں مارتے ہیں خواہ چرچ کے ہوں خواہ وہ مسجد کے ہوں خواہ وہ مندر کے ہوں خواہ کے ہوں خواہ و سائنا گاگ کے ہوں یا کسی بھی مانیسٹری کے ہوں کسی بھی ٹیمپل کے ہوں کیوں دیں سوال تو بنتا ہے کہ اتنا بڑا لا آف سکسیس یا لا آف السکسیس جو پورے عالم سندید کو کہیں سے نادیدہ طور پر کنٹرول کیے ہوئے ہیں اس کے یہ منکر ہیں اور اپنے خانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں گویا پتھر کا قائل اور یونیورس کا منکر دیواروں کا قائل اور پوری کائنات کا منکر سخت الفاظ لاروں یہ کیا وجہ جی ہے کہ ایک عابد و زاہد جس کو عبادت گزار کہیں اور وہ اشارے کے ساتھ یا ایون فورس کے ساتھ ایک دروازہ بھی نہ کھول سکے اور ایک عابد اور زائد جس کو ولی یا صحابی یا نبی کہیں اور وہ چاہے تو سورج کو بھی پلٹا دے یہ بھی انسان تھا باڈی اس کی انسانوں والی تھی سوچ انسانوں والی تھی فکر انسانوں والی تھی خرد و نوش انسانوں والا تھا سسٹمز انسانوں والے تھے یہ اتنا بڑا کمال کہیں سے پک کر لایا ہے کہ موسم بدل دیتا ہے خزانوں میں بہار لے آتا ہے باہروں میں خزاں آ جاتی ہے فورس چلتے ہوئے فلڈی دریاؤں کو ایک اثھا مار کے دو نیم کر دیتا ادھر کے پانی تو ادھر رہنا ادھر کے پانی تم ادھر پانی تمہیں رہنا لشکر گزرنے والا ہے یہ بھی انسان تھا عبادت اس کی تھی اس کی بتائی ہوئی تھی اسی کے امتی نے کی کوئی تاثیر نہ لائی عبادت کا پیٹرن یہی تھا نماز یہی تھی روزہ یہی تھا حج اور پلگر میں یہی تھا اس نے کیا کر کے دکھایا تو مردے زندہ اس نے کیا کچھ بھی نہ ہوا where لائز the فلا کوئی گیپ ہے جو اس میں اور اس میں آکا اور غلام ہونے کے باوجود متیر و متا ہونے کے باوجود اور ساتھی اور دوست ہونے کے باوجود ان کی پرسنالٹیز میں کوئی مین فلا ضرور کوئی گیپ ویکیوم موجود ہے جس کو ٹریس کرنا ہے اگر وہ ویکیوم ٹریس ہو جائے تو آج بھی ہو جو براہم کا ہیما پیدا آگ کر سکتی ہے انداز کا رشتہ پیدا وہ ویکیوم ٹریس کرنے کے لیے انسان نے کوششیں کی ہیں اور انسان کوششیں کر رہا ہے وہ بک جس کا میں ریفرنس دے رہا میں نے گھر آ کر اس کو پڑھا وہ کس بندے نے لکھا اس کا نام ہے جولین مینٹل ٹھیک ہے یہ مصنف کا نام جولین مینٹل جو کچھ میں کہہ رہا ہوں آپ سنیں سمجھیں اچھا اچھا سلطان بادشاہ اب اگر آپ نے کہا نا میرے لیے خصوصی دعا فضمائیں تو میں آپ کو ماروں گا آگے سے ڈائری رکھ کے بیٹھا کرو آج. یہی تو فلاح ہے لوگوں تمہارے میں علوم اپنے سینہ کارڈ کٹ کر کے دیتا ہوں اور پھر بعد میں آ کر آہستہ سے میری بغل میں منہ ڈال کے میرے لیے خصوصی دعا you must be having a diary with you and writing down whatever I'm saying to you ٹھیک ہے جناب کلیئر اس بندے نے جس کا نام میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں <سؤال> جولین مینٹ آپ وسا نہیں کرنا اس کا نام آپ محمد مصطفیٰ بھی رکھ سکتے ہیں یا غلام مصطفیٰ بھی رکھ سکتے ہیں یا غلام علی بھی رکھ سکتے ہیں غلام حسین رکھ سکتے ہیں یو مے گو اینی مین ٹھیک ہے جس میں کوئی وہ نہیں ہوگا یہ پیغام مسجد والوں کے لیے بھی ہے اور چرچ والوں کے لیے بھی مندر والوں کے لیے بھی ہے اور سینا گاگ والوں کے لیے ٹیمپلز والوں کے لیے بھی ہے اور بدھسٹوں کے لیے بھی. سب کے لیے ایڈیٹر اس کتاب کا اس کے بیان کے ایڈیٹر کا نام ہے رابن شرما ٹھیک ہے آر او بی آئی این ایس ایچ اے آر ایم اے ٹھیک ہے یہ اس کے اس کے اس کے ایڈیٹ کرنے والے کا نام ہے بیان کرنے والا اور اس بیان کو سن کر آگے ایشو کرنے والے کا نام ہے رابن سوری جان جی او ایچ اس کتاب میں کیا تھا آج ظاہر میں پوری کتاب تو آپ کو نہیں سنا سکتا لیکن اس میں سے ایک مین نقطہ میں آپ کو دے رہا ہوں اگر یہی سمجھ میں آ تو یوں سمجھ لیں کہ آپ اپنے سے لے کر کے پرافٹ تک کا سارا روٹ کلیئر ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ میں ان لوگوں کے لیے بیان کرنے لگا ہوں اور کر رہا ہوں کہ جن کو پوری ایفرٹس کے باوجود زندگی میں کامیابی نصیب نہیں ہوئی اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم نا اب وہ بندہ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس حدیث کے سامنے رکھے آکا کی عدیس کہ مومن کی گمشدہ شدہ میراث ہے جہاں سے ملے اس کو کوچ کرو کیونکہ تمہاری میراث ہے جولین مینٹل کون تھا ایک لائر وکیلوں تمہارے لیے بات کر رہا ہوں عدالت ہو جہاں لوگوں کو انصاف ملتا ہے وہاں پر کچھ کتے لڑ رہے ہوں سین میں لاتے مکے ٹکریں لاٹیاں یہ کون لڑ رہے ہیں ایمان سے ذرا گرہبان میں منہ ڈال کے دیکھیں انسان وکیل تو انسان کا شرف ہے نا کیا انسان ایسے لڑتا ہے اور وہ بھی اس جگہ پر جہاں پر عدل لینے آیا ہے اور عدل دلانے آیا ہے عدل دلانے کا یہی طریقہ ہے کہ اپنے بائک کو لاتے مارو ٹکرے مارو گالیاں بکو انسانیت کا معیار گرا دو یہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو تمہارے اندر ایک استراب ہے جس کو تم اوورکم نہیں پائے کر پائے تم اس کا حل نہیں تلاش کر پائے اور ایک طرف گدے لڑ رہے ہیں دوسری طرف وکیل لڑ رہے ہیں یہ شخص بھی ایک وکیل تھا جس کی میں بات کر رہا ہوں وکیل بھی اس سطح کا کہ جس سے اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے دس دن محنت کرنا پڑتی تھی. امیر کبیر اتنا بڑا امیر کہ اس کو ہی نہیں تھا میرے پاس کتنی دولت ہے اور یاد رکھیں ہر نعمت اگر اس کو نعمت کے چینل سے اخذ نہ کیا جائے تو وہ اضطراب بڑھاتی جاتی ہے ایک اضطراب کریٹ کرتی ہے اچھا اس کی نعمتیں بڑھتی گئی اور اجتراف بڑھتا گیا اور یہاں تک پہنچا کہ پورا دن عدالتوں میں اور رات کے وقت چوٹی کے ہوٹلس کے اندر اپنا وقت گزارتا کھانا وہاں کھاتا اور ہر روز کنسرٹس میں رنگ رلیاں مناتا اور دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شامل ہو گیا لیکن دولت تو آ لیکن اندر کا دوست ناراض ہو گیا اندر کا غم خار ناراض ہو گیا یہاں نصیحت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو زیادہ ڈیوٹی دینے کو اپنا کریڈٹ سمجھتے ہیں جی آئی فلی بزی میری ڈیوٹی ہے آج میں نے فلاں مصری صاحب کو فلاں جگہ پر پہنچانا تھا فلاں کارپنٹر صاحب کو فلاں جگہ پر پہنچانا چاہتا اس لیے سرکار کی محفل میں نہیں آیا جی آئی واز بیزی آفلی بیزی بیکاز آئی واز آن ڈیوٹی اس لیے سرکار کی محفل کو چھوڑا ہے کس مقصد کے لیے دولت کے لیے جو اضطراب بڑھاتی ہے جونین مینٹل کی مثال لے لو ہر اس انسان کی مثال لے لو میرے پاس ایک دفعہ ایک ایسا شخص آیا ایم ایم خان یہ وہ شخص ہے کہ جس نے ہزار ہاں لوگوں کو عراق میں جابز دلوائے میں نے کہا جی آپ کس طرح تشریف لائے فرمانے لگے کہ دنیا کا امیر ترین بندہ ہو لیکن حالت یہ ہے کہ دال پر گزارا کرتا ہوں ایک روٹی اور دال کی یاد پلیٹ اس سے زیادہ میں کھا نہیں سکتا اندر کا اضطراب ہے کہ بڑھتا چلا جا رہا ہے کچھ سکون کا کوئی فارمولہ بتائیں ٹھیک ہے اب یہاں پر سکون کے فارمولے بتانے والے دو قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے ایک وہ کہ جو سیدھے سادھے لوگ اللہ کو یاد کیا کرو دےا کرو یہ وزیفہ پڑا کرو یہ سارا کچھ کرتے بھی نہیں ہوتا دوسرے پیر کے پاس تیسرے کے پاس چوتھے کے پاس چند دن پہلے میرے پاس ایک فارشی سا تشریف لائے فلاں شخص فلاں جگہ سے آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے میں نے کہا جی میں نے تو نہیں اسے بلایا نہیں جی وہ آیا ہے بلاؤں کی طرح پھر لوگ نازل ہوتے ہیں کس پر پیروں کے پاس ٹھیک ہے آ گیا تو یہ باتیں یاد کرنی ہے لوگوں کو سکھانی ہے سمجھانی ہے ٹھیک ہے بیٹا حیرت میں بیٹھا ہوا ہے کہ جناب کیسا موضوع چل پڑا آج یہ موضوع زندگی بدلنے والا موضوع ہے تو جناب آپ سے مل رہے ہیں مرکز کیوں ملے میں نے تو نہیں بلا انہیں جی وہ خود ہی آگے مرکز ٹھیک ہے بس تھوڑا سا ٹائم دیتے دیں کیا ہوا جنہیں بیماری پینتالیس سال ہو گئی میں کہ سیجلے جاگیا کہ میں نے کہا جو پینتالیس سال تک نہیں مری جس بیماری نے اسے مرنے نہیں دیا وہ بیماری تو موسن ہے کیونکہ بیماری ہوتی بھیا جو کم از کم ایک سال میں انسان کو فارغ کر دے وہ تو ہوئی نا بیماری تو جو پینتالیس سال تک نہ مرنے دے کیا ہو گیا سا میں نہیں منگایا انسان صاف ضائع نہ کریں اچھا یہ یقیناً میرے بولنے میں شاید کمی محسوس کی ہوگی لیکن اس کے سبب اور اصل میں یہ ٹاپک بیان کرنے والے کو تو پیاس لگے یا نہ لگے لگے سننے والے کو ضرور لگے جی تھوڑا سا بیٹے کا سواف ضائع نہ یہ ٹھنڈا پانی لائیں تاکہ شاید یہی پی کر زبان بند جان چھوٹے تو ہونے کہا وہ تو ہی نا بیماری کہ جو انسان کو مار دے جو پینتالیس سال تک نہ مرنے دے تو اس کے علاج کی کیا ضرورت آئندہ پینتالیس سال بھی نہیں مارے گی تو جواب ملا نہیں اصل اس کی کچھ پیڑا اچھا جی کیا پیڑا پچیس سال سرویس پر بندہ پینشن ڈیو ہو جاتی ہے بیس سال سرویس ہو تو اور ریکویسٹ پینشن بن جاتی ہے دس سال سرویس ہو تو اگر انسان میڈیکل گراؤنڈ پہ پینشن لینا چاہتے تو مل جاتے ہیں وہ پینتالیس سال سے جن خدمت کر رہے ہیں میں نے کہا ان کو تو دو نا پینشن تو میں نے کہا کہیں سے بیت ہیں کہنا جی ہاں بیت ہیں میں نے کہا جی کہاں سے گورڈا شریف سے میں نے کہا آپ خود دیکھو کہ تم جس شخص کو میرے پاس سفارشی بن بن کر لا رہے ہو حضور سید صدات جیسی عظیم اسیق کا مرید ہے جو گورا شریف کا باغیوں سے میرے پاس لا رہے ہو اسے کہو کہ جاؤ اپنے شہر کے آستانے پر اور اپنی معافی مانگو اور حضور کے آستانے پر حاضری دو اچھا اس طرح کے آپ کو لوگ ملیں گے کبھی ایک پیر کبھی دوسرے پیر کبھی تیسرے پیر وہ پیر ٹھیک ہوتے ہیں مرید لانجی ہوتا ہے لانجی پتہ ہے نا اچھا کتے کو جو برتن نظر آتا ہے وہی منہ مارتا ہے ہمارا کتے کو لانجی کہتے ہیں نان ڈسکرپٹ سنارلی ٹھیک ہے تو لیکن یہ تو ماننا پڑے گا نہ کوئی بندہ کنفیوز ہے کمزوری اپنی تھی یا پیر کی تھی یا استاد کی تھی یا کسی کی بھی تھی لیکن یہ تو فیکٹ ہے نا کہ اس کا اجتراف بڑھتا گیا ہے اور آج بھی پہلے دن کی طرح اس کے حال کی تلاش میں ہے جورین مینٹل کا اجتراف بڑھتا چلا گیا کیسز کی فائلیں بڑھتی, بڑھتی چلی گئیں دفتر بڑھتے چلے گئے ججز اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے تھے اس قدر فورسفل اس کے دلائل ہوتے تھے لیکن ایک دن کیا ہوا وین ہی واز دن آلموسٹ سیونٹیز جب کہ وہ ستر سال کی دہائی میں شام شام داخل ہو چکا تھا ٹھیک ہے منہ کے بل گرا کورٹ میں ہارٹ اٹیک ہوا اور آلموسٹ ڈیٹ چنانچہ اس کو اٹھا کر کارڈیک وارڈ میں پہنچایا گیا تارک بشیر کی طرح ہاں یہ ہے ٹھیک ہے یہ آرٹ کے شعبے کے لوگ ہیں نا پہنچایا گیا وہاں پر اور وہاں پر جو تھوڑی بہت اس کو ٹریٹمنٹ ملی ٹریٹمنٹ لینے کے بعد ڈاکٹر صاحبان نے ٹریٹمنٹ دینے کے بعد یہ کہا کیا کہ آپ دو ہی صورتیں ہیں زندہ رہنا ہے تو کام چھوڑ دو کام کرنا ہے تو فارغ دل ناراض یہ ہماری اذان کا ٹائم ہو گیا نماز اذان پڑھے بیٹے نماز کے بعد ڈیولپ کیے جا وہ <تحس> بہتر سوئی افزا والی میٹنگ میں آج اصل میں میں تھوڑا سا صحت کی کمزوری کی وجہ سے مجھے مکمل کنسنٹریشن کے ساتھ بولنے میں ذرا دشواری پیش آ رہی ہے کسی اگر کوئی کوئی لفظ رہ جائے کوئی نکتا رہ جائے یا کوئی جملہ نامکمل رہ جائے تو آپ کا رائٹ بنتا ہے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں سوئی افزا والی میٹنگ میں میں, میں نے جو ٹاپک شروع کیا تھا وہ ٹاپک آپ کی امانت ہے آج <tut> بلکہ پاس دوست ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ میں اس کو آگے ڈیولپ کروں گا لیکن وہ ہو جائے گا انشاءاللہ میں نے آپ کو کرامت کی پچیس اقسام پہ بیان کرنا تھا اور ان وہ آٹھ تک تو بیان ہوئی تھی اور آٹھ سے آگے پھر نویں ساتویں سات بیان رکھ دیجیے اس میں سے پہلی قسم پہ لکھی ہوئی ہے مردوں کو زندہ ہاں کرامت کے ایک قسم تھی مردوں کو زندہ کرنا اس پر گفتگو ہوئی تھی اچھا دوسری قسم تھی باتیں کرنا مردوں سے باتیں کرنا ٹھیک ہے تیسری کیا تھی عناصر کی حکمرانی عناصر پر حکمرانی ایلیمنٹس کی پانی ہے مٹی ہے آگ ہے ہوا ہے جو عناصر عموماً عالیہ روانیت وہ ڈسکرائب کرتے ہیں ورنہ عناصر کے تو بے شمار کس میں ہے نا ایلیمنٹس کا بے شمار ہیں لیکن چار مین عناصر کی بات کی کہ ان پر حکمرانی یعنی پانی کے تصرفات ہوا کے, کے تصرفات آگ کے تصرفات مٹی کے تصرفات کرا جس پر بات کی ٹھیک ہے تین تبدیلی اعیان یعنی عنصر کو بدل دینا میوٹیشن یعنی کوئی چیز مٹی ہے اس کو آگ بنا دیں آگ ہے اس کو پانی بنا دیں یہ کنورشن ہے ڈارک چیز ہے اس کو روشن کر دیں جو روشن ہے اس کو ڈارک کر دیں تو یہ تبدیلی ہے آن کے یعنی سپیس کنکریٹ سلطان بشات تھے اس میں اپنے ہاں سبان اللہ مبارک بہت اچھی بات ہے اچھا تو اسپیس کن کریں مثلاً آپ یہاں پر ہیں اور آپ نے اپنا آپ کا کوئی دوست مدینہ طیبہ شب میں گیا ہوا سرکار کے بارگاہ بات میں حاضری دینی ہے تو آپ اس سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو بلکہ اس سے بھی آگے نکل جائیں اور یہ اسلام کا آج کل معروف کرامت ہے ہم ہر دور میں رہیے ایک نماز یہاں پڑھنا اور ایک مکہ شریف میں پڑھنا یا کم از کم ایک نماز روزانہ مکہ شریف میں ایک نماز روزانہ مدینہ شریف میں پڑھنا طے العرتھ زمینوں کا سمٹ جانا فاصلوں کا سمٹ جانا یہ نمبر پانچ کرام پانچ کرام جی ہاں اچھا اور منطق پرندوں کی بولی کو سننا سمجھنا یا منطق طیور ہو یا دیگر چیزوں کی جمادات کی بھی ہو سکتی ہے نباتات کی بھی ہو سکتی ہے جو لینگویج وہ بولتے ہیں اس اس لینگویج کو سمجھے رہا بعض اقدام چیزیں آپس میں گفتگو کر رہی ہوتی ہیں اور اللہ کا ولی ان اس گفتگو کو سمجھ رہا تھا اب دیکھیں نا کہ حضرت عضرت علیہ السلام کے دور میں چیونٹی گفتگو کر رہی تھی کس سے چیوٹیوں سے گفتگو ٹھیک ہے نا وہ آپس میں گفتگو کر رہی تھی سلمان وہاں موجود تھے جان بھائی تو بولو نہیں نہیں یارو گفتگو کر رہی ہے چیوٹی کر رہی ہے چیوٹیوں سے سلیمان علیہ السلام وہاں پر موجود نہیں ہے مسکرائے دوستوں نے پوچھا حضور کیا بات ہے تو جناب نے پوری رپورٹنگ فرما دی اب انسان کہے نا کہ فلانی چمکانی نے پترا اور علم غائب تارے چاچے کے ہے گالی تو نہیں دی کہ میں نے کسی کو میں نے صرف یہ کہا ہے کہ تم بتاؤ علم غائب کہتے کیسے اگر یہ جی علم غائب نہیں ہے ہاں دیکھنا جی ہم نے تو بڑی محتاط تو اس کو گزارا ہے گالی نہیں پڑھنے دی اس پر گالی کی چرس پر نہیں پڑھنے دی ہم نے گالی دی ہے ہم نے تو صرف اس کے دماغی مبارک پر تبصرہ کیا ہے کہ صرف اتنا ہی بتا دو علم غائب کسے کہتے ٹھیک ہے نا تو مختلف اشیاء کا آپس میں گفتگو کرنا اور نبی کا سمجھ رہنا یا ولی کا سمجھ رہنا یا سیابی کا سمجھ رہنا ایک کتاب کرسا پر ایک سے پتہ نہ لئی کے کیوں کہ اس کتاب کا نام لیتے ہی پتہ نہیں کتنے جنازے اٹھیں گے کراماتے سیابا لکھنے والے پورے القباط کے ساتھ میں بیان کرنے لگا ہوں حضرت علامہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کئی کو کمی نہیں رہی حکیم الامت بھی کہا ہے علامہ بھی کہا ہے حضرت بھی کہا ہے اور دعا کرتا ہوں اللہ کے بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ان کی معفرت فرمائیں رحمۃ اللہ علیہ ٹھیک ہے یہ کتاب لے کر اپنے گھر میں رکھ لیں اور جو انسان ملے ٹھیک ہے نا جو انسان ملے بندے نے پتر رہا ہے ایک شاید مجھے کہنے لگے جو حدیث میں لیا نہیں مانتا جو نہ میں بھی نہیں مانتا میں نے کہا بتا سکتا کسی مسئلے پر گفتگو ہیں ہوں میں اس کی ٹھیک ہے تو یہ تماشا ہے نہ ماننے پر ایمان یہ <متحدث> اجزائے ایمان کی اجزائے ایمان کتنے ہیں پانچ سے ہے اللہ پر ایمان رسولوں پر ایمان کتابوں پر ایمان فرشتوں پر ایمان یوم آخر پر ایمان اور تقدیر پر ایمان ایمان کی ساتویں کے سمے نہ ماننے پر ایمان ٹھیک <متحدث> ہے نا आगी. تو یہ جو شعبہ ہے نا کہ مختلف انبیاء کے معجزات کا شعبہ اس کی طرف لوگ جاتے ہی نہیں ڈر کے مارے کہ یہ ہمارے اعتقاد کے قبرستان بنا دے گا وہ تو بنے گا ٹائم ہو گیا اچھا کتنے جی ہاں نہیں پانچ پانچ ہو گئے تھے بنتے کتنے چھ ہو گیا تھا اچھا اس کے بعد ساتویں تھی شفا بخشی ہیلنگ جس پر ہم نے بے شمار کام کیا ہے اور دنیا میں اس پر بے شمار کام ہوا ہے تو مریضوں کو ٹھیک کرنا پاس بیٹھ کر یا دور بیٹھ کر یا ماضی میں جا کر یا مستقبل میں چار منٹس دے رہا سامنے بٹھا کر دور بیٹھا ڈسٹینٹ ہیلنگ ہیلنگ دا پاسٹ ہیلنگ دا فیوچر کسی کے گھر اولاد نہیں ہوتی وہ آ جاتا ہے کہ جناب مراد اللہ کی بارگاہ سے طلب کرنے آیا تو ولی اللہ کیا کرتے ہیں میرے ایک دوست ہیں کیپٹن اطاؤ اللہ کا نام ہے وہ ایک گیلانی سید کے بارے اور ڈاکٹروں کے کی طرف سے گائناکالوجسٹ اور دیگر جو شعبے کے ہیں انہوں نے کہا دیا جی کہ آپ کی اہلیہ اولاد کے قابل نہیں وہ رو رہی تھی کہ وہ سید صاحب پہنچ اطام محمد نے مجھے خود بتائی یہ بات پوچھا کیا بات ہے کہا جی بات یہ ہے کہ مجھے آج اس طرح مایوس کن پیغام ملا فرمایا اچھا جا بھی سات پھل لے کے آ صاحب نے وہاں سے پھول لیے اور حاضر ہو گیا کہتے ہیں میرے سامنے بیٹھ کے میری بیوی سے پھول کھاؤ کھا لیا دوسرا بھی کھاؤ کھا لیا تیسرا بھی کھاؤ کھا لیا سات پھول کھلائے فرمایا سات بیٹے ہوں گے سارے جان کے ڈاکٹروں کو جا کر بتا دو آج کل ساتھ بیٹے ہیں اور میرے پاس کپٹر صاحب تشریف لائے کہتے ہیں سارے بیٹے لیکن سارے غریب اتوار کروں نے کچھ ٹھیک ہے تو اس یہ کیا ہے فیوچر ٹھیک ہے اگر کسی کو کوئی بیماری لگی ہے جینیٹیکلی چلی آ رہی ہے یعنی کہ کسی کے پشتوں میں ٹی بی چلی آ رہی ہے اللہ کا ولی کیا کرے گا ماضی میں جا کر جہاں سے وہ بیماری شروع ہوئی تھی وہاں سے ہیل کرے گا اور آنے والے بشنوں کو اس کا دے گا مطلب آپ ایک جان کے پیچھے کرنا وہ آدمی تھی آم آم یہ نہیں کہ اب آپ جان کھولے اویلیبل اور ہاسپٹل ان کو پہنچا دیا گیا ڈاکٹر صاحبان نے شاید ان میں ڈاکٹر عبدالجلی صاحب بھی ہوئے ہوں <laughs> اچھا تو انہوں نے کہا جی کہ اب آپ مزید کوئی کام نہیں کر پائیں گے اگر کچھ دن زندہ رہنا ہے تو خاص احتیاط کریں اور دل کے حوالے سے اور دل کے مریض ہوتے ہیں پھر بڑے سینسٹیو اچانک بیٹھے بیٹھے بس پرواز کر جاتے ہیں جب اس کو معلوم ہوا جولین مینٹل کو کہ اب سوائے اس کے کہ کام چھوڑ کر اپنے دن گزاروں اور کوئی چارہ نہیں اگر کام کروں گا تو فرق نہ پائے رفتن نہ جائے مانتا آپ اردو میں اس کے کیا ترجمہ کریں گے نہیں بڑا خوبصورت ہے کہ ڈی ایم صاحب لیکن اس نے بخار کی وجہ سے پوری فل کانسنٹریشن نہیں کر پا رہا نہ نہ ہاں مطلب ہے کہ ایسا اور نہیں نہیں نتی تیرہ نہیں مطلب ہے کہ کوئی رستہ نہیں کوئی چارہ نہیں تو انہوں نے کہیں سے سنا کہ صحت روحانیت کامیابی ترقی اور ارتقاء کے راز ہمالیہ کے پہاڑوں میں بیٹھے ہوئے لوگ جانتے ہیں اگر ان سے رابطہ ہو سکے تو کامیابی ممکن ہے ادروائز چانسیز بڑے بلیک ہیں بلی کیا کہتے ہیں مبہم سے چانسز بہت کم چانسز چنانچہ ایشار کی منزل سے گزرے بغیر انسان ترقی کی منزلیں طے نہیں کر سکتا ایسار کا لفظ زندگی میں آپ اپنے پلے باندھ لیں اس لفظ سے پیار کریں اور یہ لفظ انسان کو انسان کی صلاحیتوں کو انسان کی زندگی کو انسان کی ہر چیز کو ری پروسیس کر دیتا ہے اگر اس پر عمل بھی ہو وہ شخص کہ جو اپنے شیخ کی برگاہ میں تو جائے اور خالی آت جائے ان شاء اللہ خالی آتا آئے گا واپس اس لیے اس لیے کہ اس ظالم کو پتہ ہی نہیں کہ اثار کی کوئی دنیا بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا یہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے میں کوئی اپنے سلسلے کے والے سے بات نہیں کر رہا یہ سلسلہ شہنشاہوں کا سلسلہ ہے محبت والوں کا سلسلہ اشار والوں کا سلسلہ ہے ٹھیک ہے مجھے کوئی گلا نہیں میں ان پیروں کو بتا رہا ہوں ان مریدین کو بتا رہا ہوں کہ ساری زندگی پیروں کے پاس جاتے ہیں اور ان کی خدمت نہیں کرتے اور تیسرا ایک طبقہ وہ بھی ملتا ہے جو پیر کی خدمت ہو رہی ہے اور وہ بیچارے جل جل کے مر رہے ہوتے ہیں بھائی تمہیں کیا ہو گیا ہاں مرید کماتا ہے خدمت اپنے پیر کی کرتا ہے تمہیں کیا تکلیف ہو گئی ہے تب وہ ایک نہایت گدے اور برے قسم کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو بھی پہچایا اور ہمیں بھی پچھایا <laughs> انہیں استع لانے والے لوگ ہیں نا جب کہ اس شخص نے اس لائر نے جب دیکھا کہ کوئی رستہ نہیں تو اس نے اشار کے لفظ کو اپنے سامنے رکھ لیا بڑا لکھا آدمی تھا چنانچہ اس نے جب یہ راز اس کو ملا کہ ہمالیہ کے پہاڑوں میں کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں جن چار چار پانچ پانچ سو سال عمرے جہاں لوگ بوڑھے نہیں ہوتے اور ان کے پاس صحت کے راز ہیں وہاں چلنا چاہیے شاید کوئی چیز مل سکے چنانچہ اس نے اپنی ساری پراپرٹی سیل کی ایک جزیرہ اس کے پاس تھا آئیلنٹ. وہ بھی بیچا پتہ نہیں کتنی کوٹیاں اور مکان تھے مارکیٹس تھیں ساری وہ بیچی گاڑیاں تھیں وہ بیچی اور پھر فراری ایک گاڑی کا نام ہے جو سب سے قیمتی تھی وہ بھی بیچی جتنے پیسے تھے اپنے پاس وہ لیے ساتھ اور امریکہ کبو باشندہ اصا تو اتو امریکہ جانے نا امریکہ والے ادھر سے ادھر آتے اگر یہاں کچھ نہ ہو تو دس ملک مل کر ایک ملک پر حملہ نہ کریں ہمیں بھی کبھی ضرورت پیش آئی ہے کہ ہم دس ملک مل کر جا کر امیرکا کے کسی اسٹیٹ پر قبضہ کریں کبھی نہیں سوچا ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں ہے کیوں کہ جو مسائل انہوں نے اپنے پیدا کیے ہوئے ہیں وہ کیا ہال چاہیے ہمارے یہاں نا شکریہ ہے ادر وائز ہمارے یہاں اور مسئلہ کا موجود ہے اب اس بندے میں انڈیا آ کر سات مہینے تک وہ بندہ کیا کرتا رہا تبت کی زبان سیکھتا رہا یہاں تو ہم لینگویج سیکھنے میں اتنے کوڑے واقع ہوئے کہ کون میں انقلاب آ رہا ہے کوئی پٹھانی انقلاب کوئی پنجابی انقلاب کوئی سندھی انقلاب کوئی پڑوسی انقلاب انقلاب انقلاب, انقلاب, انقلاب انقلاب انقلاب اور ایک یوں کہیں بے شرمانہ انقلاب ڈیٹ کا انقلاب بے بےغیرتی اور بے علمی کا انقلاب کیوں بندہ مسلم لیگ کا ہو کہ مسلم لیگ ٹھیک ہے بندہ ٹی وی پر بیٹھا ہوا ہو اینکر پرسن ہو یا ٹینکر پرسن ہو ٹھیک ہے اور کہہ رہا ہو فلاں بندہ منتخب ہو گیا شرم تم کو مگر نہیں آتی وہ کوئی لفظ تو سیکھو ٹھیک ہے <laughs> اپنی لینگویج ہمیں جو بچپن سے ہماری گٹی میں ڈالی گئی ہے وہ بھی ہمیں نہیں آتی جو ہمارا مذہب ہے ہمارا عقیدہ ہے جان کا زیادہ کر دی گئی ہے جو مفید نہیں ہے مسلق ہے مذہب ہے جس کی وجہ سے ہم مسلم ہیں مسلم لیگ اس جماعت کا نام ہے کہ جس نے پاکستان بنایا تھا اور اس میں فاکر ہمارے عقیدے کا نام بھی آ مسلم اور اگر ہم ساری زندگی یہ لفظ سیکھ سیکھ کر پھر بھی مسلم ہی کہیں تو شرم آنے چاہیے تو یہ بھی ایک ڈیٹ پن کا انقلاب ہے کہ آئندہ کسی کی نہیں ماننا ٹھیک ہے اس بندے نے سات مار لگائے اور کیا کیا اس <تصفيق> علاقے کی زبان سیکھی جس طرح ڈاکٹر یوسوی نے چائنیز لینگویج سیکھی جیپنیز لینگویج ان کو وہیں آتی تھی کیونکہ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے کیا ہوتا تھا ٹھیک ہے اسی طریقے سے اس بندہ سیکھی اور شمالی انڈیا کی طرف چل پڑا جانا کہاں ہے پتہ ہی کوئی نہیں صرف اتنا پتہ ہے کہ شمالی پہاڑوں میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو سیکرٹس آف ہیلتھ جانتے ہیں سیکریٹس آف ویلتھ جانتے ہیں سیکرٹس آف ہیپی نس جانتے سیکرٹس آف اسپرچل فلفلمنٹ جانتے ہیں. ان کے پاس ٹھیک ہے بستی کا نام کوئی نہیں پتا چلتے چلتے ایک بستی میں پہنچا اکیلا یہ فوج ظفر موج ساتھ نہیں تھی شیر کاشکاری نہیں ہوتی جواب آتا ہے جس طرح میں کہتا ہوں جی سکول کی طرح آج کل کے لیڈر کو سکول کے ٹیچر ٹھیک ہے شیر نہیں آتے نہ کوئی ان کا شکار کرتا ہے نہ کوئی کتا ہوتی ہے اکیلا بندہ چلا اور ایک بستی میں پہنچا وہاں کے لوگوں سے پوچھا اس طرح کے صاحبان اسرار کی کسی بستی کا علم ہو وہاں پر ایک یوگی ملا جس طرح ہمارے یہاں اصلی درویش اور جعلی درویش سچے پیر اور جھوٹے پیر سچے فقیر اور جعلی فقیر ملتے ہیں اس طرح ان کے ہاں بھی اصلی یوگی اور جعلی یوگی ملتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پر ایک شخص ملا جو سادہ ستا اس نے کہا جی اور وہ سچا تھا صحیح تھا اس نے کہا کہ جناب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے لوگ مجھے بہت کچھ سمجھتے ہیں لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں میں آپ کو صرف اس بستی کا نام دے سکتا ہوں سمت بتا سکتا ہوں کہ اس طرف ہے وہ بستی بستی کا نام ہے سیوانا ایس آئی وی آئی این اے سیوانا وہاں پر اس طرح کے لوگ ملتے ہیں جہاں پر کوئی گوڑا نہیں ہوتا جہاں پر سارے لوگ جوان ہیں ان کے پاس یہ اسرار آپ کو مل سکتے ہیں آپ وہاں چلیں انہوں نے پوچھا جی بستی کہاں ہے انہوں نے کہا جی مجھے کوئی پتا نہیں کبھی کبھی اتفاق کر اس بستی کا کوئی بندہ ہماری بستی میں آ نکلتا ہے ان سے گفتگو ہوتی ہے بات ہوتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ اسرار سے بھرے پڑھے ڈرپے نام کا ایک مصنف جس کو ہم نے آج سے چار پانچ سال پہلے پڑھا تھا اس نے لکھا کہ میرے دو استاد ایسے ہیں کہ جن کی عمریں چار چار سو سال ہیں ٹھیک اس کی کئی کتابیں منظر ہم پڑھا چکے ہیں وہ ہمارا اس وقت کا موضوع نہیں ہے ٹھیک ہے بتانا مقصود یہ ہے کہ دنیا میں بعض خطے ایسے ہیں کہ جن میں ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جن کے پاس یہ اثرات چنانچہ اس بندے نے اس یوگی جو سچا تھا درست تھا سیاح تھا اس نے کہا جی اس شمال کے علاقے میں سے کبھی کبھی کوئی بستی سے بندہ آ جاتا ہے اور یہاں پر ہمارے حصے گفب ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ اسرار سے بھرے پڑے ہیں. جولین نے کیا کیا اپنی وہ سیک بیگ کیا اس نے میں لکھا ہے دیو دیو دیو دیو وہ اپنے کندھے پر رکھا بیگ چلتا کئی دن تک چلتا رہا ح کہ کوئی زی کوئی زی بشر اس کو نہ ملا آخر دیکھا کہ ایک شخص آگے جا رہا ہے لیکن وہ تھاٹس ریڈر ہے جو کچھ یہ سوچتا ہے اس کو پتہ چل رہا ہے خاصا آگے ہے بٹ وٹ ایور ہی تھنکس جولین ہیروز ایسا کلبی تعلق ہے کہ جو کر رہا ہے اس کی تھاٹ ادھر ٹرانسفر ہو رہی ہے ادھر کی ادھر ٹرانسفر ہو رہی ہے خیر کہتے ہیں کہ میں نے پوری کوشش کی کہ میں پہنچوں لیکن نہ پہنچ سکا پھر وہ بندہ خود ہی رک گیا کہتے کہ میں نے سے پوچھا آپ نے کہاں جانا ہے کہ میں نے سیوانا جانا ہے جی میں نے بھی وہی جانا ہے تو کہا ٹھیک ہے آپ میرے گیسٹ ہیں آپ میرے ساتھ چلیں اور یہ وہاں پہنچ گئے سیوانا پہنچنے پر جو سب سے پہلی بات جو اس نے نوٹ کی میں نے پوری بک آپ کو نہیں سنانی میں چند ایک باتیں آپ کو سنا جو نقطہ آپ کو دینا اس کو اتنی بات یاد رکھیں کہ جس بندے نے یہ کتاب رپورٹ کی ہے جان جب جولین اپنی کہانی سنا رہا تھا کہانی سنانے کے بعد جولین کہتا بس کریں اس نے کہا نہیں آج کی رات میری زندگی کی سب سے قیمتی رات ہے کیوں کہ وہ اسرار جو زندگی میں کبھی نہیں سنے آج مجھے مل رہے ہیں یہاں تک آج کافی ہے نا تو سلطان کی شرم کرو کاغذ لے کے اور قلم لے کے گا نہیں دینا جی آپ نے اس کو کچھ بھی ڈاؤن سو تھینک دسوڈ ٹھیک ہے کفران نعمت یہیں سے شروع ہوتا ہے محفل کے پارٹ ون میں میں نے اس کو کہا کہ کچھ کاغذ لے خدا کے لیے لے ایک پرسر اور کاغذ میں تو مل سکتا اس بندے کی باتیں سنا رہا ہوں جسے جزیرے بیچے اسٹیٹس بیچے پوری لائبریری بیچی کاریں بیچیں پورا زندگی کا نظام چھوڑا ملک چھوڑا بر چھوڑا اس کی باتیں سنا رہا میرا ضلع کرتا ہے میں جوتی اتار کے مارو تم صحیح بات کر رہا ہوں نا صحیح. باتیں ان کی سنو جو سب کچھ قربان کر رہے ہیں اور ایک پنسل لے کے نہ اس ایک دوست سے کاغذ بھی نہ انسان کو لیا جا یہ گفران ہوتا ہے یہ پہلا قانون ہے یاد رکھیں شکر نحمت قران نعمت شکر نحمت کامیابی قفران نعمت ناکامیابی تو جو پہلی چیز اس اچھا وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ وہاں کے لوگوں کی جو سب سے پہلی چیز محسوس ہوئی وہ تھا جذبہ خدمت مہمان آ گیا تو پھر اکے پانچ دو پیر نہیں پہ انہوں نے انہوں نے کیا کہا ان کا جی ایک کہتا ہے یہ میرا مہمان ہے دوسرا کہتا ہے میرا مہمان ہے تیسرا کہتا ہے میرا مہمان ہے چوتھا کہتا ہے میرا مہمان ہے اور جب ان کو پتہ چلا کہ یہ شخص لرنر ہے سیکھنے والا ہے تو اس کے سر کھو پہ بٹھا لیا اور پھر اس کے بعد اپنی اس سینچوری میں لے گئے سینچری مقدس جگہ وہاں پر لے گئے جہاں پر کہ وہ عبادت کرتی ان کے ہاں سب سے بڑی چیز جو اس کو نظر آئی جونیا صاحب کو نظر آئی وہ تھی میڈیٹیشن میڈیٹیشن مراقبہ کوئی بندہ میں ایسا نہیں تھا جو صبح کے وقت مراقبہ نہ کرتا ایسا نہیں آگے مراقبہ اگر غیر اہم ہوتا تو ہمارے حضور شیلشاہ کریب غار ہرا میں جا کر مراقبے نہ کرتے چالیس چالیس دن تک سرکار ستوں مبارک لے کر کے تو تنہا غاروں میں جا کر نہ بیٹھتے اگر مراقبہ اہم نہ ہوتا تو حضرت بری امام صاحب رحمتہ اللہ علیہ لوہی دندی جیسی جگہ پر سرکار غسل ورا کا لاڈلہ وہاں جا کے نہ بیٹھتا پوری دنیا کی تہذیب کہہ رہی ہے کہ میڈیٹیشن میڈیٹیشن تفکر تتمپور ٹھیک اس قوم میں کے جو سب سے بڑے راز ملے ان میں سے سب سے بڑا راز یہ تھا کیا تھا مراد میں نے اور راد نظریہ سارے پڑھتے ان کے سجاد نشین بزرگوں کے ان کی اولاد کے ان کے مریدین کے تمام مریدین آخر میں درود پاک سے پہلے لفظ مراقبہ لکھا ہوا ہے ایک بندہ بھی نہیں کرتا <تصحنت> صاحب آپ رہے ہیں وہ <تصحنت> آپ تو کرتے ہیں آپ میرے ساتھ وہاں رہے بتائیں کسی نے مراقبہ سکھایا کسی نے سکھایا آپ کو یا مجھے یا کسی بھی مریض کو یا اس کی ٹریننگ ہوتے ہو پیر کے مرفظات میں لکھا ہوا ہے پیر کے پروگرام میں ان کی فالت نہیں کر رہا میرے محسن بزرگ ہیں میرا محبوب دربار ہے میں اس کی بات بتا رہا ہوں اپنوں کی بات کرتا ہوں میں غیر کی بات کرتا ہی نہیں اور اپنوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ چیز بھی نافذ کرو گورڈا شیف ہمارا اپنا ہے موڑا شیخ ہمارا اپنا ہے گنگور شیخ ہمارا اپنا ہے ناری شیخ ہمارا اپنا ہے عیدگاہ شیخ ہماری اپنی ہے میں یہ بتا رہا ہوں اولیا کے اولاد کی کتابیں اس کے اندر جو بزرگوں نے لفظ مراقبہ لکھا اس کو زندگی پر نافذ بھی ہونا چاہیے کادریاں میں نقش بندیاں میں سور میں چشتیاں میں ہر ایک میں مراقبہ بنیادی چیز ہے مراقبے کے بغیر بات نہیں <سخن> پتا <لے سخن> دوسری چیز جو وہاں نوٹ کی وہ یہ تھی کہ ان کی زندگی میں گلاب کا بڑا عمل دخل ہے ان کی سینچری جہاں پر کہ وہ عبادت کرتے ہیں اور میڈیٹیٹ کرتے ہیں اس میں بھی اور ہر گھر کی چھت گلابوں سے بنی ہوئی تھی یعنی ہر روز گلاب کے تازہ پھول وہاں پر لائے جاتے تھے اور جنگلوں کے جنگل گلاب کے اگا رکھے تھے سکسس کے روٹ میں گلاب کے پھول کی خوشبو کلیدی کردار ادا کرتے ہیں قربان ہوں سرکار مدینہ علیہ صد تسلیم کی ذاتِ گرامی پر کہ جنہوں نے فرمایا کہ گلاب کی خوشبو کو سونگا کروں ٹھیک ہے گلاب کی خوشبو نیکسٹ سیزن انہوں نے وہاں نوٹ کی میں اختصار بیان کر رہا ہوں کیونکہ اگلے نقطے پہ جانا ہے وہ یہ تھی کہ وہاں پر صبح کو سوتا کوئی نہیں ہے ان سب کو پتا ہے کہ سورج کی کرنے پیغام ہے بیداری کا پیغام ہے عظمت کا پیغام ہے سکسیس کا اور انہوں نے کچھ پریکٹسز ڈیولپ کی ہیں کہ جو سورج کے ساتھ بڑا گہرا تعلق کرتی ہے سمپلی آپ لوگوں کے لیے مسلمانوں کے لیے کہ سورج کے کی طرف صبح ایک دفعہ دیکھنا زیادہ نہیں آنکھیں نہیں خراب کرنی اور یہ محسوس کرنا کہ سورج کی روشنی میرے اندر آ رہی ہے جو مجھے ریجیوینیٹ کر رہی ہے اور میری فیزیک سے لے کر ڈیپیسٹ تھاٹ تک میرے بدن سے لے کر جہاں تک سوچوں کی رسائی ہے وہاں تک یہ, سر، یہ روشنی شرایت کر رہی ہے یہاں یوگا والوں نے جو حضرت الکمار علیہ السلام سے جس کی روایت ملتی ہے کون کا علم ہے ایک خاص فارمولہ ڈیولپ کیا ہے جس پر میں کام کر رہا ہوں اور میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ زندگی میں اگر کبھی موقع ملے نا تو آپ اس پر ریسرچ ضرور کیجئے گا بارہ ایکسرسائز کا ایک مجموعہ ہے جس کو سوریہ نمسکار کہتے ہیں سورج کی پوجا کرنے والوں نے اس کو مذہب کا نام دیا لیکن یہ کوئی مذہب نہیں ہے یاد رکھے قطر مذہب نہیں ہے صرف پریکٹس ہے اکبر بادشاہ یہ پریکٹس کیا کرتے تھے اور اکبر بادشاہ کا کشف مشہور ہو گیا تھا کہ جو چیز بھی جاننا چاہتے تھے ان کو ڈریم میں پتہ چل جاتی تھی سوریہ نمسکار یہ بارہ ایکسرسائز کا ایک مجموعہ ہے سوریا نمسکار یعنی سلوٹ دا سن سورج کو سلام کرنا لوگوں نے اس کو مذہب بنا لیا اور جن لوگوں نے سورج کی پوجا کی انہوں نے بھی اس پر عمل کیا جو سورج کو اللہ کا غلام سمجھتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کا ایک حصہ سمجھتے ہیں وہ بھی اس پر عمل کر رہے ہیں اور میں پوری اعتماد سے کہہ رہا ہوں کہ سورج و شمس کا بھی اس سے بڑا گہرا تعلق ہے قرآن پاک کی ایک پوری سورت اس پر آئی ہے اس وقت کا میسج یہ ہے انڈیا میں ایک صاحب گزرے ہیں ایک راجہ صاحب تھے انہوں نے اس پر ریسرچ کی کہ اگر ایسی سوسائٹی قائم کی جائے کہ جس میں بیماری نہ ہو ہماری سوسائٹیاں تو بیماریوں کا مجموعہ بن چکی ہیں نا اچھا حکمران ایفی ڈرین کا تاجر نہیں ہوتا ٹھیک ہے اچھا حکمران عوام کی صحت کے بارے میں سوچتا ہے انڈیا کی ایک سٹیٹ کے ایک راجا صاحب نے ہمالیہ کے ان یوگیوں کو جمع کیا زمراً بات آ رہی ہے بتاتا جب کیونکہ ایک ایک بات جو ہے وہ لاکھ لاکھ کی ہے لاکھ لاکھ باتوں کے برابر ہے اور کہا کہ آپ لوگوں کے پاس جو صحت کے اثرار ہیں اس ان اسرار میں سے مجھے کوئی ایسی چیز دو کہ جس اسٹیٹ کا میں راجا ہوں اگلے زمانے میں راجا وہ نا سا جس نے کوئی راجدھانی ہوا ہے ٹھیک ہے آج کل راجے ہی راجے رینٹ پر بھی ٹھیک ہے لیکن وہ ہوتا ہے جس کے پاس راجانی ہو راجدھانی ہو اسی طرح سید وہ ہوتا ہے جو علوم مستفی کا امین ہو سورج کی پہلو چاڑی تر گھنٹے بعد جاگیا کون ہے شاید منہ جانسوار تھی ویت گیا پیر صاحب ہے ٹھیک ہے راجہ صاحب نے فرمایا کہ ایسی سٹیٹ بنے کہ انڈیا کے اندر جو انڈیا کے شمال میں جو لوگ صحت کے اسرار رکھتے ہیں ان کو جمع کرو ان سے کہا جائے ڈیزیز فری سوسائٹی آپ کی سمجھ آ رہی ہے ہاں ڈیزیز فری سوسائٹی کرنی ہے کیا کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے سکولوں میں اپنے تعلیمی اداروں میں نوجوانوں کے ٹریننگ سینٹرز میں اپنے کلبز میں لوگ کہیں گے, کا نام مسجد مشین خدا کے بندوں جہاں پر کسی چیز کو ٹریننگ دی جاتی ہے اس کو کلب کہتے ہیں ایک دفعہ میرے گھر صاحب کے پاس ایک شکایت پہنچی ایک بزرگن چیز ان کے پاس چلی کہ جناب مارے گئے جی کیا ہوا وارث کیا ہوا مارے گئے اکا ہی اکاری نے بندہ سا بھی ختم ہو گیا میرے بارے میں کیا جی? کیا مہاراج صاحب میرے بارے میں مطمئن وغیرہ جب جب سنا کہ یہ بھی گیا کیا, کیا ہوا اپنی اکی تک یا آج ہوٹلوں میں بیٹھا روٹی کھانا سا بیا اپنی اکی تک یا یہ جو نہیں ہے اشفاف آئی سینٹر اس کے ساتھ ایک ہوٹل ہے وہاں پر میئر ممتاز صاحب اور میرا خیال ایک ایک ملٹری افسر تھے ایک دو ہم کھانا کھا رہے تھے تو ان حضرت صاحب نے کہیں بس پر سے گزر گیا میں نے جہاں پر ہوٹل پہ کھانا کھانا کفر ہو جائے وہاں پر کلب میں جانے کو اگر کوئی کفر کہے طارف کی بات نہیں ہے راجا صاحب کو راجا صاحب نے یوگیوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ انفرادی طور پر تو تم لگے رہتے ہو اجتماعی طور پر بتاؤ کہ پورے معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کے پاس کے فارمولہ ہے کہ سب کی صحتیں ٹھیک ہو جائیں نائنٹین زیرو تھری میں ایک یوگی نے اس پر محنت کی تھی اور ڈیزیز تھری سوسائٹی کے لیے کچھ نسخے دیے تھے پھر اس پھول میں کہہ رہے کہ ادھر میں تم اپنے وینیو پر نہیں ہوگیا ہو مطلب ہو <coughs> اچھا وہ بتائیں کہ وہ جو جس یوگی نے ڈیزیز فری سوسائٹی قائم کرنے کے لیے جو برتھ اسکیم دی تھی اس کا کیا نام تھا وہ سانس والا رام چی بھی سب سب کچھ ان کو پتا ہوتا ہے لیکن بتانے میں بھی ادب کرتا ہے بعض لوگوں میں دیکھا اگر ایک چیز آ جاتی ہے نا تو دسنے گلپ ہی کس نے نا اتنے بے زرف تو لیکن یہ ان کا کمال ہے کہ اور میں سے استفادہ کرتا ہوں یقین مانیں آپ گزشتہ بیس سال سے نا دوستوں اس طرح کی محفلیں کبھی کبھی جمتی ہیں خدا کا شکر ہے یہاں بار بار جمتی ہیں <تصفح> پھر بھی کمعروم رہے تو اندھا تھا ہے نا جی؟ اس کا اپنا نصیب ہے اور خدا کرے کہ یہاں سے کوئی بدنصیب نہ جائے <تصفح> تو راما چراکا اس کا نام تھا اور یہ یاد رکھیں کہ میں اسلام کا چیمپئن ہوں اسلام کا ڈیفینڈنٹ ہوں اسلام کا نوکر ہوں نوکر ہوں مسلمان پیدا ہوا تھا مسلمان مروں گا اور آقا کی اس حدیث کی روشنی میں آگے چل رہا ہوں کہ علم مومن کی گم شدہ میراث ہے جہاں سے ملے گا ہماری ہے یہ میراث ٹھیک ہے نا راما جاک نے اس پر کام کیا تھا بعد میں ایودھیا غالبن اسٹیٹ کا نام ہے جہاں کی وہ راجا تھے اور انہوں نے سب یوگیوں کو اکٹھا کیا کہا کہ مجھے ایک ایسا فرمولہ دو کہ جو ڈیزیز فری سوسائٹی قائم کر سکے اپنے ہمارے اس معاشرے کی اب آرت کا اندازہ کریں انڈیا کا بھی یہی ہے اب میں یہاں بیٹھا ہوں لیکن تین چار بیماریاں تو مجھے سچ بھی ہیں بخار چڑھا ہوا ہے تھکاوٹ ہے زکام بھی ہے بولا نہیں جا رہا یہ سب کچھ کیا ہے قوانین قدرت کو فالو نہ کرنے کا نتیجہ آپ سب بھی, بھی کچھ مانیں یا نہ مانے حقیقت ہوتی بھائی جو کسی کے اعتراف کی محتاج نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا ہم لوگ قوانی نے قدرت کو چھوڑ کر بیمار ہوتے اور سب سے بڑی بیماری کی جو پیدا کرنے والی عادت ہے وہ ہے صبح کے وقت بیدار نہ ہونا ان میں سے ایک عادت یہ ہے. صاحب نے یوگیوں کو اکٹھا کر کے تو انہوں نے ان سے ان کو کہا میں تمہیں ٹاسک دیتا ہوں کہ یوگا کی ایکسرسائز کے تم مشاق ہو پرٹیشنر ہو میں شاخ مانا پریکٹیشنر ماہر ہوں تم مجھے ایسا ایک فارمولا دو میں پوری قوم پر نافذ کروں انہوں نے کون سی چیز ریکمینڈ کی سوریا نمسکار کلیکشن آف ٹویلو ویری ایزی ٹو ڈو انشاءاللہ اس پر میں آپ کو ایک پورا سیشن دوں گا اور دعا کریں میں بھی کروں اگر آپ ٹلے تو میں زیادہ ٹلاؤں جو راجہ صاحب نے اس پر پریکٹس کیا اس کو اور ان کے تعلیمی درست میں مدتوں تک نہ کوئی بچہ بیمار ہوا نہ کوئی استاد بیمار ہوا راجا صاحب کا وصال ہوا تو پھر اس معاشرے پر پھر وہی سکوتے مرگ تاری ہو گیا اور لوگوں نے کام چھوڑ دیا لیکن جو اچھے لوگ ہیں وہ روایت کو آگے بڑھاتے ہیں اچھے علوم منتقل نہ کرنا بخیلی ہے کجوسی ہے جو ہمارے ہاں بہت زیادہ پائی جاتی ہے حکیموں کے نسخہ اچھا مل گیا مری گیا لیکن لے نسخہ نہیں دینا تو ہم ایک ہی بات کہیں گے لانا تھا تج پر بھی اور تیرے نسخے پر بھی جاؤ اسی طرح اولیاء کے نام پر لوگ وظیفے دبا دبا کے رکھتے ہیں یہ وظیفہ کسی پتہ پتا لگے تو پتہ نہیں کیا ہوگی کیا ہو گیا مسئلے آلو سن دعا مل سڑ کھلے دل نہ مالک بن لوگا کے دس تاکہ اللہ نے مخلوق نے مسئلے آلو تھا کچھ نہیں مرنا یار سچا ولی سچا درویش سچا فکیر بتاتا ہے ٹھیک ہے ہاں ایک بات ہے کہ صاحب اس میں کے لیے پابندی ہے کہ وہ عام کو تعلیم نہیں کرتا تاکہ مس یوز نہ ہو حالانکہ بعض محبوب ایسے ہوتے ٹھیک ہے وہاں یہ عادت دیکھی کس نے جولین نے ان لوگوں میں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج بعد میں نہ نکلا ہو اور یہ پہلے نہ اٹھے ہو ٹھیک ہے بیداری صبح کی <coughs> صبح کی بیداری میں عظمت کا بیج ہے وہاں کے لوگ جو سب سے پہلا کام کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں اب پانی آہستہ آہستہ گہرا بھی ہو رہا ہے گلاب کی خوشبو پھیلنا شروع ہو گئی <تصفح> وہ کیا کرتے ہیں وہ ایک میڈیٹیشن کرتے ہیں اور انہوں نے اس کا نام رکھا ہوا ہے روز میڈیٹیشن تازہ گلاب لیتے ہیں اور اپنے سامنے رکھ کر اس کے اوپر کانسنٹریٹ کرتے ہیں اپنی تھاٹس کو اپنی سوچوں کو اس تصور کے ساتھ کہ اس کی یہ خوشبو جو وکٹری پروڈیوسنگ ہے سکسیس جنریٹر ہے کامیابی کی خالق ہے یہ خوشبو میری پوری زندگی کو امبوزم کر رہی ہے ٹھیک ہے کہاں وہ یہ کام کرتے ہیں جہاں ان کے چھت کے اوپر بھی گلابی گلاب ہے ہمارے آقا کتنے بڑے محسن ہیں کہ گلاب کی عوارش کے والے سے زور کے فرمودات واضح روشن کھلے گلاب زمین کا جگر ہے اطیبہ لکھتے کہ جو انسان کی باڈی میں جگر کو اہمیت حاصل ہے وہی گلاب کو زمین کی ایگزسٹنس میں اہمیت حاصل ہے یہی وجہ ہے کہ ہیپاٹائٹس اے ہو کے بی ہو کے سی ہو سب کا علاج قدرت نے گلاب میں رکھا جی ڈاکٹر صاحب جو میڈیکل سائنس مجھے آتی ہے میں بتا رہا ہوں <تضح> جی ڈاکٹر صاحب کو کل کے سوال کے جواب ہو گیا جی بالکل صحیح ہے اگر آپ اس کا تفصیلی فارمولا جاننا چاہیں قرض غلجربات حکیم <تضح> عبداللہ صاحب کی اس کتاب کا والیوم ٹو آخر میں اس کی تفصیل درج یہاں لطیفہ بھی سنا دوں لطیفہ نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ وہ بک جس کا میں ابھی اس ذکر کر رہا ہوں ٹھیک ہے وہ نادر روزگار بک جس کا دو ہزار کا ایڈیشن ہم تک پہنچا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا فائیو ملین کاپیز سال فائیو ملین کا مطلب کیا ہوتا ہے پچاس لاکھ کاپیاں دو ہزار تک اب کیا ہے دو کتنی <خرج> ہو چکی ہوگی دادا خود آپ کر لیں نائنٹی سیون میں ابتدا اس کا تھا وہ almost 97 سیون میں اس کی فسٹ شاید تھی اشاعت اس وقت تک اس کی پچاس لاکھ کاپیاں سیل ہو چکی تھیں 76 سیونٹی سکس لینگویجز آف دی ورلڈ میں اس کا ترجمہ ہو چکا تھا چھہتر زبان اے مقتدرہ قومی زبان تاریخ ادبیات پاکستان کئی ادبیاتِ محکمۂ ادبیات پاکستان ادبیات پاکستان اور ترجمہ ہو رہا ہے اکیڈمی آف لیٹرز پاکستان کا لفظ اڑا دیا اکاڈمیٹر یعنی ترجمہ کرتے ہوئے لفظ اڑا دیا اور میری پہلی کتاب جب سائیکالوجی پر لنگوسٹک سائیکلنگ linguistic, پر تھی تو وہاں پر گئی تو جواب آیا ہم گریمر کی کتابیں شامل نہیں اپنے مقابلے میں شامل نہیں کرتے وہاں <laughs> ایک دادی, دادی اماں تشریف فرما تھیں یہ ان کے کمنٹس ہیں جنہوں نے ساری زندگی تجربے میں گزاری ٹھیک ہے میرا خیال ہے ساڑھے آج کل نوے سالہ بزرگ جڑے چیف الیکشن کمشنر ہے ہاں انہوں نے آن سی کوئی جتنا تجربہ انہوں نے اتنا انہوں نے کیا تو ہم یعنی گرامر کی کتابیں اس میں شامل نہیں کریں گے نہ کرو ٹھیک ہے سیونٹی سکس لینگویج میں اس کتاب کا ترجمہ ہو چکا تھا اب میرا خیال باقی جو لینگویجز ہیں دنیا کو اس میں بھی ہو چکا ہو افسوس کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنے بازاروں میں شیر پھرتے ہیں جتنے بازاروں میں بلے بازی ہو رہی ہے جتنے بازاروں میں تیر چلتے ہیں جتنے شہباز پرواز کرتے ہیں ان میں سے جتنی سائیکلیں چلتی ہیں سب کچھ ہو رہا ہے نا کسی کو کوئی شرم نہیں ہے کہ اتنی بات کر دے اور لینگویج کا بھی کچھ پوچھو ہماری لینگویج پالیسی کیا ہے پشتون اگر سندھی سے لڑ رہا ہے تو بعض اوقات سندھی اور پشتون کا کلیش ہے اگر بلوچ پنجابی سے لڑ رہا ہے تو بلوچی پنجابی کا کلیش بھی ہو سکتا ہے وہ ایک زبان بولو اور اس زبان کی خدمت کرو صحیح معنوں میں کسی کو کوئی توفیک ہے کہ اب یہ جس کتاب پر میں کمنٹری کر رہا ہوں تبصرہ کر رہا ہوں آپ تو میرے عزیز ہیں آپ تو ظاہر بات میری بات کی قدر کریں گے میں کسی لینگویج میں کہوں آپ ویسے بھی پڑھے لکھیں الحمد للہ میرا گروپ لوگوں کے گروپوں کے دوران پڑھ نہیں ہے آپ کو انگلش میں کہہ رہا ہوں آپ انگلش میں پڑھ لیتے اردو میں کہتا ہوں آپ اردو میں پڑھ لیتے میں تو اس قوم کے والے سے کہہ رہا ہوں کہ اس قوم کو کاش کوئی لیڈر مل جائے یہ بلی نما شیرو والے نہ ہوں ان کو پالیسی ملے کہ کوئی لینگویج پالیسی بھی ہوتی ہے تاکہ اس قوم کا علمی اور فکری معیار بلند ہو اور ان کتابوں کے لیے ٹرانسلیشن کے یونیورسٹی بناؤ میں نے اتنی یونیورسٹیاں کھولی میں نے یہ کھولا میں نے وہ کھولا میں نے یہ باندھا میں نے یہ باندھا ٹھیک ناڑا کھولنے یونیورسٹی کھولنا تو نہیں ہے نا مفنر باندھنے کا نام کو قوم کے مسائل کو اکٹھے کر کے باندھنے کا نام تو نہیں ہے کچھ شرم کرو اور کوئی لینگویج یونیورسٹی بناؤ اور جو بنا رکھی ہے ہاں <laughs> جو بنا رکھی ہے وہاں کیا ہو رہا ہے یہ بھی سروے کرو بولڈ بنا جی وہاں جی ہاں ایک ہی یونیورسٹی نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز وہاں لینگویجز کا کیا اثر ہو رہا ہے کون کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے اس پر کام ہونا چاہیے میں افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں امریکہ کسی کا ابا لگتا ہے کسی کا چچا لگتا ہے کسی کا تارا لگتا ہے کسی کا ماما لگتا ہے سب کچھ لگتا ہے ہم ساری رشتے داریوں کے کہہ لیکن اگر کچھ نہیں لگتا تو اس وقت جب کہ امریکہ علم دے رہا ہو اور سیکھنے والی یہ ہو ٹھیک ہے اس وقت امریکہ کا کچھ نہیں لگتا پڑھائی کا نام نہ لینا امریکیوں تمہاری آر بار ڈرون عملے بھی منظور ہیں تم بم مارو منظور ہے محبوبوں کی مار میں بڑا مزا آتا ہے ठीके? لیکن پڑھائی کا نام نہ لینا ہم پڑھنے والے نہیں ہیں اب اس کتاب کو ترجمہ کرنے والا کوئی ہوتا جن بکس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کاش ان کا ترجمہ کرنے والا اس قوم میں کوئی ہوتا اس محفل میں جتنے دوست تشریف فرما ہے ان میں سے بہت سارے دوست ایسے ہیں جنہوں نے تھنک اینڈ گرو رچ پڑھی ہے پورے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کی ترقی کا راز تھنک اینڈ گرو رچ میں ہے وہ پڑھی جائے وہ پڑھائی جائے وہ ترجمہ کی جائے وہ سکھائی جائے انیس سو تین میں راما چراکا نے ڈزیز فری سوسائٹی کا کانسیپٹ پیش کیا تھا ٹھیک ہے ہمیں انٹرنیٹ پر ان کی کتاب ملی ہم نے اس کو پڑھا وہی سال تھے جن دنوں میں The Science of Getting Rich لکھی گئی دا سائنس آف گیٹنگ رچ نے ایک دروازہ کھول دیا اور پھر ایک نہیں کرم yes. کے کتنے دروازے کھل گئے ٹھیک ہے جی اور پھر یورپ دوڑا کس طرف ہم <coughs> <عام> دوڑے ادھر یورپ <coughs> دوڑا yes. اور لہاسا کے پہاڑوں میں اور تبت کی ان ماؤنٹینس ایریاز میں جا نکلے اور ہمالیہ کی چوٹیاں جا کر انہوں نے اس طرح فتح کی کہ ان میں رکھے ہوئے علوم وہاں سے حاصل کیے ان کو لے گئے وہ یہ بیان کرتا ہے ان لوگوں میں habit یہ ہے کہ گلاب کا ایک پھول ٹھیک ہے سگریٹ نہیں بادر سے بدرسی بھی قوم میں پائے جاتے ہیں کہ جب دڑی کا دھواں سگریٹ کا دھواں داڑھی کے روٹ سے آتا ہے تو اس کے نیرے نیرے با, اٹھتی سگریٹ نہیں وہ کس چیز میں سکون تلاش کر رہے ہو گلاب میں گلاب چائے اور گلاب کے سینٹر پر فوکس کرنا اپنی توجہ کو کنٹمپریشن کسی ایک چیز پر توجہ کرنا آن روز ٹھیک ہے پھر اس کو کانسنٹریٹ کرنا توجہ کو کنٹمپلیشن یعنی کسی ایک شے پر توجہ کرنا ایک اس میں ایک ون کا ایک شاعر کا کانسنٹریشن کنٹمپلیشن فسٹ کنسنٹریشن ٹو بڑے شہر خیر ہے میں بخار میں بول سکتا ہوں تو آپ کو تو صحت میں سننا چاہیے تو دو چیزیں ہوگی اب اس کے بعد تیسرے لیول پر وہ جو چیز دے رہا ہے وہ آج کی محفل کا موضوع ہے کہتے میں وہاں کے یوگیوں سے وہاں کے سپیرچلسٹوں سے یوگی کلس بھی زیادہ مادود سا ہو جاتا ہے یہاں پر وہاں کے عظیم لوگوں سے کہتا ہے کہ میں نے اس پوری بستی میں جا کر دیکھا کہ وہاں پر کوئی بندہ بوڑھا نہیں تھا کوئی بندہ سست نہیں تھا اس میں کہتا ہے کہ میں نے ان میں ایک عجیب چیز نوٹ کی اور وہ یہ تھی کہ کوئی بندہ بغیر مسکرائے بات نہیں کرتا تھا تعلیم مدنی تھی دکھائی تبت میں دے رہی ہے اے اے مسلمان چڑھانے والے تجھے چاہیے کہ تیرے آقا کی تعلیم کہاں سے کہاں جا پہنچی ہے کیا یہ حدیث نہیں ہے کہ سرکار نے فرمایا سرکار کے بارے میں ایک سیابی نے کہ کبھی بھی ہم ایسے نہیں کہ سرکار سے ملے اور سرکار مسکرائے نہ ہوں کہتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کی جو سب سے بڑی چیز بیہیویئرل پوائنٹ آف یو سے وہ یہ تھی کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کس سے ملے ہوں یا میں کس سے ملا ہوں خواہ خاتون ہو خواہ بچہ ہو خواہ بڑا ہو کوئی بھی ہو لیکن مسکرا کے نہ ملا ٹھیک ہو گیا کہتے ہیں مجھے وہاں کے دوستوں نے جو اسپریچلسٹ تھے جو نصیحت کی جو جس پر مجھے عمل کرنا ضروری تھا انہوں نے کہا وہ یہ تھی کہ کبھی سوچا ہے کہ بچے کی صحت کا راز کیا ہے آپ کو سبق پک... جو کہ رات کو سکھا چکے یہ پختہ ہو گیا نا پکا ہو رہا چھوٹا سا بچہ کیوں تر تازہ ہوتا ہے پہلی نصیحت یہ کہ اگر تم کسی دن ان نہیں کیا کرسنے نہیں آخری تھی جو آپ کھنگڑے ملنا پیا اگر کسی دن آپ انسے نہیں چلو تو میں سجتی نہیں لیکن ایک گل یاد رکھے صرف کنگ نہیں سجنی آئی سجنی سجایا گنو مار پایا ٹھیک ہے جی ابدار بیٹا کہہ رہا ہے کوئی خطرہ نہیں اچھا باہر کہتے جس دن آپ انسین نہیں اس دن کو اپنی زندگی سے خارج کر دیں This is your dead day in your life. یہ لائف نہیں ہے ڈیتھ ہے اس کو اپنی زندگی سے خارج کر دیں ٹھیک yes. ہے لہذا آئندہ yes. بولو نا کیا کر سو ہاں روز مسکرا رو نہیں کرنا غصہ نہیں کرنا اچھا کہتے کہ جولین نے بیان کیا کہ وہاں کے جو اسپرچولس تھے انہوں نے سے ایک سوال کیا اور وہ کیا تھا کہ کبھی سوچا ہے کہ بچے کی صحت کی تازگی کا راز کیا ہے ایک بچہ ایک دن میں کتنی مرتبہ ہنستا ہے انہوں نے کہا کہ بچے کی صحت کا راز بچے کی تازگی کا راز اس کے ہنسنے میں ہے اور ایک بچہ ایک دن میں تین سو پینسٹھ مرتبہ کم از کم ہنستا ہے معصوم بچہ چھوٹا یہ جو بازاروں میں بیٹھ کے کیا کہ لگاتے ہیں ان کی بات نہیں ہے جو بچہ معصوم ہے اس کو اپنے اذا پر بھی اس کا کنٹرول نہیں ہے یوں ہی اذا چلائے جا رہا ہے ٹھیک ہے وہ تین سو پینسٹھ مرتبہ ایک دن میں ہنستا ہے اور ساری تازگی اس پر قربانہ جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد گویا آپ نے اپنی ہیبٹ کیا کرنا صبح بیدار ہونا سورج سے پہلے, پہلے, پہلے, پہلے, پہلے نماز, <laughs> نماز کے وقت ایک گلاب لے لے اور اس کے اوپر اس کو سمجھ رکھے کہ یہ گلاب ہے اس کی پورا ایک امیج بنا لے اس کے بعد اس پر کانسنٹریٹ کریں کانسنٹریشن کیا ہے بہت اس کی ڈیفینیشن آپ نے سنی ہوگی کنسنٹریشن یہ ہے کہ جس چیز پر فوکس کرے اس کی روح سے رابطہ کرے یہ کنسنٹریشن کنسنٹریشن ہے اور اسی کا نام ہے توجہ جو کا ترۂ انتیاز ہے ہر ولی کا ترا انتیاز ہے ٹھیک ہے اس سے آگے پھر وہ بات آ رہی ہے جو میں آج کی محفل میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں گفٹ اس لیے کہ سوئی افزا میں آپ بہت سارے دوست گئے تھے میلاد پاک کی بہت ساری محفل میں آپ نے بڑے پورے اہتمام سے سجائی ہیں تو یہ گفٹ آپ کو ملنا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ انسانی زندگی کی موومنٹس کو اگر انسان سٹڈی کرے تو وہ لم اور ارگ آرگینک موومنٹ اعضاء کی موومنٹ سے شروع ہوتی ہے اور ہرٹ کی بیٹھ تک جاتی ہیں اور ہرٹ کی بیٹ سے پھر وہ آگے جاتی اور وہ کرتی کیا ہے یہ ہے آج کی اس ساری گفتگو کا وہ مرکزی نقطہ کہ جس کو آپ نے سمجھنا ہے اور سیکھنا ہے آپ جب باڈی موومنٹ کریں تو اس سے بریتھ کوآڈینیٹ ہو جائے یعنی باڈی موومنٹ کوآرڈینیٹڈ وتھ بریتھ موومنٹ اینڈ دین بریتھ موومنٹ کوآرڈینیٹڈ وتھ ہارٹ بیٹ تین کوڈینیشنس جمع گئے فزیکل موومنٹ بریتھ موومنٹ اور ہرٹ بیٹ یہاں بیٹ کلر زیادہ آسان رہے نا موومنٹ تو ہائی ہے تین چیزیں دین فورتھ لیول تھرٹ موومینٹ یہاں پہنچ کر لوگوں کے پانی آ جاتے فزیکل مینٹل اموشنل اسپرچو چاروں کے آگے لش لکھتے پیشہ فزیکل موومنٹ باڈی کی میںٹل یہ سانس کی اموشنل ہائٹ کی اسپرچل روح کی چار چار جس پوائنٹ کو وہ فوکس کرتے ہیں کون وہ لوگ جو, جو جوان رہتے ہیں ہمیشہ جن کی زندگی میں بڑا اپار نہیں آتا ہم ابدال بیٹے تو حکمت بس کری تصا رائٹ کی تکوت کا لیفٹ کی تک رائٹ اس کے لوٹنے پہ گلاس کی اس کا ذکر میں نے کیا ہے تو پھر میں نے کہا گلاس اٹھا کر کسی کو دیں یا لیں یا مجھے دیں یا کچھ اس کو کہتے ہیں فنگ اسی منکی مائنڈ کو قابو کرنا ہے میں بات کر رہا ہوں کن لیولز کی ادھر بات پہنچ رہی ہے گلاسوں کو دیٹ مینس یو آر ناٹ کنسنٹریٹڈ یہ حصہ رہا ہوں بوجھو نا, نا بوجھو ایک چھال ماری تھی شاخ پر دوسرا دوسری شاخ پر پھر تیسری پر پوڑانا کسائی کو پوڑی نہ کیمان کابو پوچھنا نہ ڈاکٹر نے قابو اچھنا نہ پروفیسر نے قابو اچھنا ٹھیک گریڈ کسان کوئی ہاں اچھا سمجھ آ رہی بات کی اب جناب وہ یہاں پر پہنچ کرنا کہتے ہیں کہ انسان کریٹو کہاں ہوتا ہے یہ ٹاپک ہو چاہتا پتا لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ اگر چون جگہ دکھا کوئی نہیں رہی ठीक है जी उस पॉइंट को टच करता है कि जहां पर थॉट रियलिटी बनती है हाउ टू एंटर दैट गेट वो कहता है कि बॉडी मूवमेंट कितनी भी کتنی بھی تیز ہو لیکن بریتھ موومنٹ سے تیز نہیں ہو سکتی اگر آپ سے کہا جائے میں ساتھ اپنی تشریحات کر رہا ہوں بتائے سمجھو کہ اون سے سہن دو نا کتاب پڑھی کتنا کتاب اچھی نہیں مل رہی چیزاں اس تفصیل نہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اور خاص طور پر سلطان بادشاہ پہلی گلو پڑھنے لگے یہ پڑھ سو پڑھ لیں گے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے انگریزی سے لکھی ہے تو ٹھیک سمجھ آ رہی ہے یعنی اس پر جتنی انٹرپریٹیشن کے ساتھ اتنے ایکسپلینیشن کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں جسے سکھا رہا ہوں آپ کو نہیں مل سکے گا کہیں بھی کٹ اتنے اگر سارے عزیز چائے پی کر بھی میری باتیں سنیں میں چائے پیش کرنے کے لیے تیار ہوں ہاں دیکھا سار یہ ہے لیکن نہیں چونکہ بعد میں دوستوں نے کھانا کھانا ہے میں حاضر ہوں آپ کا فائدہ ہو تب مزہ ہے کہ آپ کی محفل سے بدنصیب کوئی نہ اٹھے جہاں بھی میرا کوئی عزیز بھی ہے جہاں کامران ہے وہاں گلاب کھلنے چاہیے جہاں ڈاکٹر صاحب ہیں وہاں گلابوں کے باغوں کے باغ چاہیے۔ جہاں میرا طلب بیٹا ہے وہاں تب سا بچا ہے اقبال کا شاہی ہے ٹھیک ہے نا تو اس لیے کہہ رہا کنگنے والے میں کم میں ٹھپسا سارے تو <laughs> توٹ <laughs> باڈی فزیک مائنڈ اموشن یہ سارے میں نے یا نہیں اگر آپ سے کہا جائے کہ چوبیس ہزار ڈنٹ کر دو ایک دیہات یا چوبیس ہزار دم اٹھو بیٹھو پھر کیا ہوگا جواب کرو عزیز ایسے جو کر جواب دیتے, دیتے تو, مثلا تو ہے نا خوش تو ہوتے نا بعض بجی بڑیں گے اس نے ہاں تو یہ جو بجی پڑنے والا فارمولا یہ ختم کر آج میں نے کہا کہ جس دن آپ ہنسے نہیں اس دن کو اپنی زندگی سے ڈر قرار دے کر فرق کر جائے کہ ہماری عمر فرض کر پچاس سال ہے تو پچاس سال میں سے کتنے دن بندے جن میں ہم سے نہیں تو چالیس تو گئے نا دس سال بند عمر میں پچاس سال آنا جی بول اللہ اگر کہا جائے کہ آپ نے سانس چوبیس ہزار ڈیلی لینے ہیں تو کیا خیال لے سکیں گے مشکل ہے بولو نا اب دیکھو ابود بھائی چھاتی پرات رکھے تاڑے کھلو ہے بتائیں ممکن ہے ممکن نہیں ہونا ہی صدر آیا ایک دن بندہ یہ میں جاننا چاہنا تھا یہ پچھلیاں یاد رہیں کہ کوئی نہیں ہاں جی ایک بندہ ایک دن رات میں چوبیس ہزار سانسیں لیتا ہے یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ نے اللہ کے دوستوں نے جب کہ پریکٹس آپ کو سکھانی ہوتی ہے کسی ذکر کی تو وہ کہتے ہیں کہ سانس کے ساتھ کریں تو دن رات میں چوبیس ہزار دفعہ اس کا ذکر پورا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ لیول ہے مینٹل ایلنگ لیول مینٹل ایلنگ لیول پہلا لیول ایکسرسائز کا ہے اس کے لیے میں جو ریکمینڈ کروں گا آپ سب دوستوں کو ضرور ریکمینڈ کروں گا کہ سوریہ نمسکار سیکھیں انشاءاللہ شاء میں کمپلیٹ سیشن دے کر میں آپ کو سکھا دوں گا پھر آپ میرے لیے دعا کریں میں بھی کروں نکما میں بھی چنگا پلانگے ٹھیک ہے نمبر ون ہو گیا نمبر ٹو آپ نے بریتھ کو سانس کو نور کے ذریعے ہو خاور چراکا کے ذریعے سے میتھڈ ہے یا پرانا یاما علم اور چیز ہے نفس اور چیزیں علم النفس دا سائنس آف بریتھ اس کی ہزاروں براںچیں ہیں اور ان میں سے جو آپ کی ضرورت ہو آپ کا سکالر استاد شیخ مرشد منٹر جو بھی آپ کے ہیں کیا وہ جی, جی؟ کیا؟ اچھا؟ دو ٹھیک رسی گنگاج میں ماڑا موڈ آ گلا چار کمبے دیا سگیاں امیا کی گلا ہو سارے کہ اساں کی صرف ارف نہیں جما بلکہ اللہ بھی پیدا کیتا تو اس نے بھی کوئی تھوڑا جا کے رہن دو تو پیدا ہونے کے تو تو بعد چھوڑتا تھا تو حضور نے ذات پاک نے اساں کی کلمہ پڑھایا انہوں نے بھی تھوڑا بہت روایے امیاں روسیاں نہ انہوں کی بالکل میری طرفوں فرغ محفل دوبارہ لوڑ آنے نہیں ضرورت یاد رکھو میں بندے اکٹھے کرنے والا بندہ نا میری پتہ کہ ہر کچا چشمہ یہ بہت شیریں ماہی گاہ مور گردہ جہاں میٹھے پانی کے چشمہ ہونا وہاں پر پرندے بھی آتے ہیں مچھلیاں بھی ہوتی ہیں اور مور بھی آتے ہیں ہم کسی کو گیر کر نہیں لاتے ان شاء بلکہ نقش بندیاں کا اولیا اللہ کا دستور دستوروں مشہور یہ ہے اور میں جو تین دفعہ سے نہ کہے کہ میں جانا ہے اس کو نہ لے جاؤ بندوں کیریول پیری کے, پیر کے اندر بھی مرید کے اندر بھی کوئی نہیں ہے تو جو کرنے کرنے کل جاری خلاس کو ٹینڈ سور رجنا ہی ان فارملوں کے بیٹھے یہ محفل کوئی ان لوگوں کی نہیں ہے جو خامغا جی زوری والوں کی وہ اپنی محفل ہے آپ کی بیٹھے پرسکون پر سے سیکھیں اچھا اب آپ کے پاس چار لیولز آ اور آپ کا یہ بتانا چاہ رہا ہوں لیول ون پہ آپ نے آپ آپ نے فزیکل ایکسرسائز کے والے سے کہ فزیکلی بندہ ٹھیک ہو تو باقی چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں لہٰذا فزیکل ویلفیئر فزیکل بلڈ اپ فزیکل ہیلتھ کچھ بھی کر لیں اس کے لیے میں آپ کو سوریا نمسکار ریکمینڈ کرتا ہوں مائنڈ خیال یہ یعنی بریتھ کے لیول پر مائنڈ کے ذہن کو صاف کرنے کے لیے بریتھ استعمال کیا گیا ہے ٹھیک ہے بریتھ کی کون سی ایکسرسائز آپ کو کام دے گی آپ اپنے استادوں سے اپنے شیخ سے یہاں یہ ڈیوٹی رب نے میری لگائی ہے سیکھیں کہ کون سا برتھ مجھے فائدہ کرے گا اس پر ہمارے لیکچر بےشمار درجنوں کی تعداد میں انٹرنیٹ پر بھی پڑے ہوئے ہیں آپ کے پاس بھی موجود ہیں سی ڈی کی صورت میں موجود ہیں اور پھر بھی اگر آپ کو جہاں مدد کی ضرورت پڑے تو آپ مجھے بتائیں انشاء اللہ تعالیٰ میں آپ کو گائڈ کروں تیسرا لیول جو وہاں کے لوگوں نے ڈیٹرمن کیا ہے. اس لیول تک لوگوں نے محنت کی لیکن یہاں ایک نقطہ میں نیاز کروں کہ ہماری میڈیکل سائنس ہمارا طب اسلامی یا طب یونانی کیا کبھی کسی نے اب منفس پہ محنت کرائی ہے کسی کو برتھ کبھی ریکمنڈ کیا کریں گے گے کربادینی نسخے کریں گے, گے مفرت نظریہ مفرد رضا پر باس کریں گے نہیں کریں گے تو سانس کی بات نہیں کریں گے کیوں کہ ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے جو بھی ہے اگر کسی نے یہ بات کی ہے تو بہت اچھی بات ہے ضرور دیکھ لیں میں بلکہ آپ اس طرح کریں اگر ان کے پاس وہ اس کی سی ڈی ہے یا اس طرح کا کوئی میٹیریل موجود ہے تو میں اس کو دیکھوں گا کیونکہ سوریہ نمسکار اتنی ٹیکنیکل ہے کہ میں نے بڑے عرصے کے بعد کم از کم یوگا پر صرف یوگا پر بیٹے اپنے کتنی کتابیں کنسلٹ کی ہوں گی نہیں نہیں وہ تو ہر انٹرنیٹ پر جو پڑھی ہے ان کی بات ہے نا جو ہم نے پڑھی ہے میں نے اور آپ نے یوگا پر صرف یوگا کم از کم ایک کتاب میں نے یوگا پر ضرور دیکھی ہوگی چودہ پندرہ سو کے قریب ہوں گی لیکن میں احتیاطاً اظہار کہہ رہا ہوں کمر اچھا کوئی مسئلہ Edherman, نہیں بتا اگر آپ سے سختی ہو گئی دل والے میں نےسی میں میں باقی کے آپ کے نالج میں جو میں جس میں آپ نے ایک بات کی یوگا کے اوپر اور اس میں ایک بات کی بات کی یہ جو چڑتا سورج ہے ہمارا اس پہ اللہ نے بہت سارے پرندے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ جو آپ نے گلاب کی بات کی ہے آپ جی دس از واٹ یو آر ڈوئنگیشن آف نالج یو وانٹ ٹو ٹیل آس دیٹ آئی نو سم تھنگ ٹھیک ہے جن کی باتیں آپ کر رہے ہیں ان میں سے ایک میرا دوست ہے ایک میرا استاد ہے ٹھیک ہے جناب صاحب روی صاحب کا شاگرد جی سنیں نا نہیں آپ آپ رئی صاحب کی شکل نہیں لگتے آپ رہی صاحب کی شگرد نہیں لگتے لیٹر پڑھے ہوں بے شک لیکن اسٹوڈنٹ دیکھیں بات میں کر رہا ہوں یہ اس وقت میں آپ کو تھوڑا سا روک اس لیے رہا ہوں کہ آپ ایکسپوزیشن آف نالج چاہ رہے ہیں کوئی کوشچن آپ کے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو میں خود موقع یہاں دوں گا آپ بولیں آئیں جو کچھ آپ کے پاس سکھانے کے لیے ہے آپ ہمیں سکھائیں دوستوں کو سکھائیں مجھے نہیں دوستوں کو سکھا دیں لیکن وٹ یو آر ڈوئنگ از جسٹ ایکسپوزیشن آف نالج ایک میرا دوست ہے فتح علی خان دوسرا میری استاد ہے جناب ریسمول ٹھیک ہے ان کی ساری کتابیں آپ نے تو بعد میں پڑھی ہوئی ہم نے ساتھ ساتھ لکھوائی ٹھیک ہے اب کسی علم کو مکمل تفصیل سے بیان کرنا آپ کے لیے میری طرف سے اوپن آفر ہے ایف یو وانٹ ٹو ٹیل سم تھنگ ٹیچ سم تھنگ ایجوکیٹ سم تھنگ ٹو مائی کمپنی ویلکم ٹھیک ہے ناؤ ایٹ دس ٹائم وٹ یو آر ڈوئنگ از ویسٹ آف ٹائم گیٹ ٹائم ڈو وٹ ایور یو لائک وی آر ریڈی ٹو لسٹ ٹھیک ہے بچوں میں ہوتا ہے بچوں میں صحافیوں میں لیکچراروں میں ایڈوکیٹوں میں یہ ایک بڑا کامن مرض ہے بولنا ضرور ہے آئی ایم سم تھنگ اف یو آر سم تھنگ کم فارورڈ ٹھیک ہے یہ بات کی یہ بات میں چونکہ میں نے ساری زندگی کالج یونیورسٹی میں پڑھایا مجھے پتا ہے نا جی ہاں اور اسی عادت کو بھی بدلنا ہے آج کی محفل میں ہم نے کئی دفعہ لوگ لڑ پڑے جناب آپ تو بہت شریف نجیب آدمی لوگ لڑ پڑے یہ ہو گیا وہ ہو گیا جب پتا چلا کہ انہوں نے بھی زندگی انہی چیزوں میں گزاری ہے تو پھر وہ حیرت کے ساتھ بھی دیکھتے ہیں کہ واقعی ان لوگوں نے کچھ کام کیا کہاں بات چل رہی تھی تھرڈ لیول پر کہ تیسرے لیول پر جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پر پھر آپ کی گریپلنگ شروع ہو جاتی ہے کس سے اپنے ایموشنس سے پوزیٹو یا نیگیٹیو ٹھیک ہے اس لیول پر نقشبندیہ کا آغاز ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس لیول پر نقشبندیہ کا آغاز ہوتا ہے نقشبندیہ اپنے سبق کو شروع ہی ہارڈ سے کرتے کون اس وہاں کی بستی کے جو لوگ تھے انہوں نے جولین سے سوال کیا کہ تم یہ بتاؤ کہ انسان کی ہرٹ بیٹ جو ہے یہ دن رات میں تقریباً اس کی, اس کی تعداد کتنی ہے ٹھیک ہے تو یہ نہ بتا سک انہوں نے کہا ہرٹ بیٹ کی تعداد چوبیس ہزار اے, اے, ساٹھ ہزار ہے وہ ٹوینٹی فور تھی اور یہ ہے سکسٹی تھاؤزینڈ انہوں نے جو فگر دیا وہ سکسٹی کا تھا یہاں انہوں نے جو نیکسٹ نکتا بیان کے بڑے اچھے طریقے سے آپ سمجھا ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ٹی وی آن ہے سین بدل رہا ہے سین بدل رہا ہے وہ کیا کلک ہی کرتے ہیں کمانڈ کیوں سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کے دنیا میں جو کمپیوٹر کما رہی ہوں کیوں کوئی اور لاس ہو تو مجھے ہارٹ بیٹ کو کلک کرار دیا جائے ٹھیک ہے ساٹھ ہزار سین بدلتے ہیں ایک دن میں آپ کے لیول کون سا ہے ایموشن کا تھاٹ کا یہ مائنڈ والی تھاٹ کا نہیں ہے تھاٹ کی دو جات ہوگی نا تھاٹ آف مائنڈ انٹلیکچوئل اسپیکٹ اس کے بعد ایموشنل اسپیکٹ میں تھاٹ کنٹرولر ہیں آپ کنٹرول ہیں وہ فاتح ہے آپ مفتو ہیں یہی وجہ ہے جب آرٹ اٹیک ہوتا ہے تو آرٹ انسان کو اٹھا کر وہ دے مارتا ہے یہ نہیں کہ انسان ایک جگہ پر چپ رہتا ہے میں نے ہارٹ اٹیک ہوتے ہوئے جو مناظر دیکھے طارق بشیر بیٹے آپ آگے ہیں میرا پہلی پہلی باتیں اکٹھی کیا کرنا یہ کارڈیالوجی میں ہے جب لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو اس میں آپ نے دیکھا کہ ہارٹ اٹھا اٹھا تو ہر کوئی آپ اپنے کے پاس میں صرف آپ کی ہیلپ لینا چاہتا اصل میں بندہ پیچھے بیٹھا گانا مزہ نہیں آتا اچھا تو آپ دیکھیں ادھر بندہ آپ تھوڑی سی میری ہیلپ کریں نا ان کی شعبہ ہے نا آپ دیکھتے ہیں کہ بندہ یہاں سے ادھر تڑپ کے ادھر جا ہے ادھر سے تڑپ کے ادھر جا پڑتا ہے یاد رکھیں حملہ قلب اس کا ترجمہ کیا ہو انگریزی میں کیا کریں گے آپ ترجمہ حملہ قلب کو انگریزی میں ہارٹ اٹیک اس کا مطلب ہارٹ اٹیک کریں اٹیکر ہے ٹھیک ہے دل عملہ کر رہا ہے ایکٹو وہ ہے بندہ پیسو ہو جاتا ہے اگر اتنی گلیئرنگ اور اتنی کلیئر اگزامپل موجود ہے تو اس ایگزامپل کے ہوتے ہوئے پھر ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ اموشنز آر ڈومینٹ اینڈ مین از ڈومینی ٹھیک ہے انسان ڈومنی ہے اچھا تو اس کا مطلب ایموشنل لیول پر بندے کی جو گریپلنگ شروع ہوتی ہے اگر ساٹھ ہزار مرتبہ تھاٹ کلک ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ ساٹھ ہزار تھاٹ انسان کے روح کی اس دنیا میں وارد ہوتی ہے اور گزرتی ہے اور مزے کی دنیا یہ ہے کہ انسانی مائنڈ ہی کا وہ لیول ہے مائنڈ کا لیول ان ڈیپتھ ہی ہے بریتھ لیول تھا اب یہ ہارٹ بیٹ لیول ہے ہر تھوٹ پر ایک پکچر ہر کلک پر ایک پکچر بنتی ہے ٹھیک ہے ہر کلک پر ایک پکچر بنتی ہے کیونکہ قلب انسانی کا کام ہے پکچر بنانا ہیومن ہارٹ از اے پکچر میکر اگر آپ لوگ ان چیزوں کی اساس جاننا چاہیں ان کی فکری علمی تحقیقی اور نفسیاتی اساس کیا ہے تو حضرت الصاد المکرم جناب ریسمی صاحب کی ایک کتاب ہے نفسیات اور مابعد نفسیات یتی نے سنیں اس کا آپ دیکھیں یا مظاہر نفس دیکھیں یا عجائب نفس دیکھیں آپ کو مزہ آئے گا آؤٹ آف پرنٹ ہو چکی ہیں ہمارے دور میں سیونٹی فائیو میں ہوا کرتی تھی نئی نئی پرنٹ ہوئی تھی بازاروں میں ڈھیر لگے ہوئے تھے اب ہماری بہن شاہ شاہ نہ نے ایک کتاب وہ شائع کی نور والی مراقبہ نور والی اور الاحساس بہستہ شاع کی اور ایک جنات والے شائع کرتی باقی افرادزم پر شاید وہ کچھ کر رہی تھی اچھا اب جناب ایموشنل لیول پر اب دو چیزیں اب آپ اور لرن کریں ایک ذہن سوچتا ہے صرف لیول مائنڈ کا انٹلیکٹ کا ایموشنل لیول پر ہرٹ انوالو ہو گیا ہرٹ کی بیٹ ہے بیٹ ایک تھاٹ ہے بیٹ ایک کلک ہے کلک ایک تھاٹ ہے تھاٹ ایک پکچر ہو گیا نا پیکج اب ایموشن کا پیکج کیا نکلا اب باقی سارے پیکجز اس کو چھوڑ دینا اب ایموشن کے پیکجز لے, لے ایموشن کے پیکج میں آپ آئے ہارٹ کی دنیا میں داخل ہوگی ون ہارٹ ٹو بیٹ تھری کلک فور امیج ہرٹ کی سب سے ڈومیننٹ کوالٹی امیج میکنگ ہے جس کو آپ کہتے ہیں امیجینیشن ورب yeah. اس کا استعمال آپ کرتے ہیں امیجن <laughs> <laughs> <laughs> اس سے ایجیکٹو بناتے ہیں امیجینری yeah. جو چیز آپ سوچ سکتے ہیں امیجنیبل ٹھیک ہے جو آپ سوچ سکتے ہیں yeah. وہ امیجنیبل ہوگی نا یو کین امیجن دس آپ کو سارے الفاظ کے مختلف لفظ سے پیراڈگمیٹک اپروچ اپروچز آف دا لینگویج آف دا لرننگ اپروچ ٹھیک ہے اب جناب آپ جب ایموشنس کی دنیا میں داخل ہوئے یعنی ہارٹ کی دنیا میں داخل ہوئے یعنی بیٹ کی دنیا میں داخل ہوئے یعنی کلکنگ اور امیجنس کی دنیا میں داخل ہوئے تو وہاں پر آپ کی گریپلنگ ہے ایموشن آپ کو اوور آ کر لیتا ہے ایموشن آپ پر چھا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب دل کا کوئی ایموشن غالب ہو جائے تو وہ حملے کی صورت میں آرٹ اٹیک کے طور پہ نازر ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اب جناب اس لیول پر جب آپ پہنچیں تو یہ ایک لنکنگ پوائنٹ ہے جس کو انگریزی میں پر رنڈی بھوی کہتے ہیں لنکنگ پوائنٹ ہے نقطۂ اتسال ہے عربی فارسی ہے جس پر پہنچ کر آپ کی سے ایموشن سے براہ راست رابطہ ہوتا ہے رابطہ کیا ہوتا ہے لڑائی ہوتی ہے اگر ایموشن پریزنٹ ہیں ریلیکسنگ ہے سودنگ ہے کمفرٹیبل ہے تو آپ کہتے ہیں اور زندہ باد مزہ آ گیا اللہ بے ذکر اللہ ٹھیک ہے غصہ کرتے ہیں اللہ کدھر سے آ گیا بارہ لسے آنے دیں کیونکہ خالق تو وہی ہے نا ٹھیک ہو گیا اب جناب آپ کی گریپلنگ شروع ہو گئی یعنی یو آر شیکنگ یو ہینڈ گریپنگ بھی نہ کہیں پہلے آپ ہاتھ میں لائیں اگر آپ کے ایموشنس جو کہاں ریلیز ہو رہے ہیں ہر امیج کے ساتھ ہر کلک کے ساتھ ایک پکچر سا بن رہی ہے اگر آپ اس کو پلیزنٹ فیل کر رہے ہیں, تو آپ اس کو پازیٹیو کرا ہیں پازیٹیو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ہر دل کی دھڑکن کے بعد آپ کا بڑھتا چلا جا رہا ہے آپ اس کو بولو نا اچھا ذرا بھائی تھرو بول رہا ہوں کہ ایک کلاس بولنے میں چکیل ہی بڑیں گے اس کو کیا آپ کیا کرا دیں گے نگیٹو کرا دیں گے اچھا اب جو چیز آپ کے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کی اصل ہر انسان کی اصل ٹرانسینڈینٹل ورلڈ میں ہے آلم بالا میں ہے جب کسی شے کا لنک کسی بہت ہائر لیول کی شے سے ہو اور اس ہائر لیول کی شے کا لنک اس سے تحت آنے والی ہزاروں دنیاؤں سے ہو تو آپ اس ایک تار کو چھیڑیں گے ساری تاریں گلیں گے یا نہیں یہاں آپ نے ایک تار ہے آپ کے ہاتھ میں اور اس کا لنک اوپر ہے چھت کے ساتھ چھت میں بجلی کا کرنٹ آ رہا ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ایک سوئچ ہے وہاں سے تاریں چاروں طرف وائرنگ ہوئی ہوئی ہے جس ہم عام ہوتی ہے آپ کے سامنے موجود ہے یہ آپ آن کریں گے تو یہ صرف آپ ہی کا کنیکشن بحال نہیں ہوگا سارے کنیکشن اس سینٹر سے اس گریڈ سے یا اس جہاں بجلی بنتی ہے اسے کیا کہتے ہیں پاور ہاؤس سے جتنے بھی ریلیکٹ کنیکٹڈ ہیں سارے کے سارے ہونا ہو جائیں گے دل کا یہ لیول ایموشنل لیول جس میں ایک دن رات میں ساٹھ ہزار تھاٹس گزرتی ہیں ان میں ہر تھاٹ ایک سوئچ ہے وچ از کنیکٹیڈ ٹو دی ٹرانسینڈینٹل ورلڈ ماورائی دنیا سے وہ کیا ہے کنیکٹیڈ ہے جب اس کو آپ آن کرتے ہیں اس کا کنیکشن آن ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے ریلیٹڈ جتنی دنیا ہے سب کے وہ سویچز آن ہو جاتے ہیں سب کی وائرز میں کرنٹ چلا جاتا ہے اور آپ کی ایک فیلنگ آپ کی ایک تھاٹ آپ کا ایک امیج ایک پوری یونیورس کا امیج بن جاتا ہے یہ وہ اسٹیج ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ ون امیج از دا دی کمپلیٹ یونیورس میں نے آپ کو ان کے ایک ڈائریکٹر جنرل کا ایک شعر سنایا تھا یاد ہے ضروروں پہ منحصر ہے ستاروں کا انتظام پتہ ہلے تو کہاں ہے کاکشان تما یہاں آپ کا دل ہل رہا ہے دل کا اِلنا چھوٹی بات نہیں ہے ذکر خفی کی اسرار بتا رہا ہوں یہاں ہلا صرف دل بیٹ تھی صرف ایک میں امیٹ تھا صرف ایک لیکن اس نے پوری یونیورس کریٹ کر دی پوری یونیورس کو آن کر دیا اب جناب والا معافی چاہتا ہوں ان لوگوں سے کہ جو لوگ جب ہی سوچتے ہیں ماڑا تو کیج بھی نہیں بڑھنا اے تھوڑی توت کی ٹھیک <laughs> ہے یہ فزیکل لیول تھا دماغ ہی سوچا ماڑا کچھ نہیں بننا جناب ڈاڈی ہے ٹھیک ہے وہ بھی ڈاڈی تھی ڈاڈا میں ڈاڈا جنرل جنور بھی ڈاڈا پتا جنر... <laughs> <جربل laughs> نہیں بنسی ٹھیک ہے کی بنسی بڑا کار کرنا پیا <laughs> تیسرے لوگ پر गए گئے एक ایک تھی کیا ماڑا کی بنسی اور تم نے کیا نا تمہارا نام نتھو ہے تم نے کیا اسد نام کے بندے نے یہ نہیں کیا کام ریاض احمد نے نہیں کیا آصف عابد نے نہیں کیا ممتاز ال نے نہیں کیا نتھو خان آپ نے کیا ہے خود ٹھیک ہے اور ہم بہت خود مر رہے ہو خود کشی کسے کرتے خدا کی قسم وہ خودکشی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ایک چھری سے مار دینا یہ خودکشی ہے بری سوچ کو قبول کر لینا کیوں اب کیا ہوا اس تھاٹ کو یہ کون بتا رہے تبت کے وہ اسپیشلسٹ روحانیات کے دنیا کے باہر جہاں بوڑھا کوئی نہیں ہوتا جہاں انسانیت اپنے عظمتوں کو ناز جتنا بھی کرنا چاہے کر سکتی ہے اپنے وقت کے قانون کی دنیا کے اتنے بڑے سکالر کو وہاں کے Hermits سکھا رہے ہیں, ٹریننگ دے رہے ہمارے استاد محترم میں کبھی نہ کھوتا علاقے رکھ دیا آر روز پوری دنیا کا سفر سانس روک کے کیا کرتے تھے سانس روک کے باڈی سے نکل کے تو پتا ہلے تو کہاں پتی ہے ایک دفعہ مکرم نے کیا کیا کہ مراقبے میں جا کر محمد بن قاسم اور اس کے سارے لشکر سے ملے ان کے انٹرویوز لیے وہ انٹرویوز موجود ہیں کوئی پڑھنے والا ہو تو پڑھے اب کیا نتو خان نے اپنا کام خود کر دیا کیا جی میں تو گھوشا میں مارے گیا تھاٹ ایک تھی بیچ ایک تھی امیج ایک بنا یونیورسلائز ہو گیا تمہاری یہ خبیشانہ تھاٹ یہ کافرانہ تھاٹ یہ کفرانہ نعمت مت والی تھاٹ تجھے نہیں لاکھوں اور کبھی لے ڈوبی ہے اس پیٹرن پہ ذرا اپنی ملت کے اندر آنے والے جو آج کل میڈیا پر آنے والے جو گانے ہیں نغمے ہیں جو تربیت ہو رہی ہے میں تو یہ ضرور کہوں گا کہ جن کے نبی کو کبھی کسی نے مسکرائے بغیر نہ دیکھا ہو اگر وہ ہر وقت پھت پھت پھت پھٹ کرتا رہے روتا رہے پھی پھی پھی پھی وہ اپنے آپ کو سوی کرائے ظالم تمہاری تو جوت پر شاد ہونی چاہیے کہ جس کا نبی ایک دن میں چار ہزار بندو سے ملتا ہے اور مسکرا کے ملتا ہے اس کے پر اور کوئی کرے نہ کرے سنیو ہو تو ضرور مسکرانا کیونکہ مسکراہٹ تمہارے نبی کا تحفہ ہے تمہارے نبی کی ادا ہے سمجھا رہی بات اب جناب یہاں تک آپ پہنچے کہ آپ نے نہیں نہیں آپ نے نہیں نہیں سوچنے دوں گا ایسے نتھو نے سوچا پھتھو نے سوچا بیوقوف نے سوچا کہ میں کیا ہوں کچھ بھی نہیں اور اس نے سمجھا کہ ٹھیک ہے میں دل ہی سوچنا رکھا کسی کو پتا خدا کا منکر ہو گیا نا کو یہ سوچ رہا ہے کہ کسی کو نہیں پتا خدا کا منکر ہو گیا نا جی, جی اصل کفر ہے اقبال کہتے ہیں کہ منکر حق نزد اللہ کافر است منکر خود نزد من کافر است کہ اللہ کا منکر عالم کے نزدیک کافر ہے اپنا منکر بڑا کافر ہے جی اللہ جس نے ساری کانات کو کام دیے وہ سنتا نہیں ہے نا باقی جس انصاری کا انعت کو آنکھیں دی دیکھتا بھی نہیں <laughs> جن ساری کا کو دماغ دیا وہ سمجھتا بھی نہیں <laughs> تماشا سمجھ بات یہاں تک کلیئر <laughs> کہ اے سوچنے والے سب سے بڑا پیغام جو انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ ہے جو فزیکل اسپریچل ایموشنل اور مینٹل ورلڈ کی دنیا کے لوگ شہشا جنہوں نے تحقیقیں کر کر بڑھاپے کو فارغ کر دیا موت کے بیریئرس کو اس پر بھی میں نے کچھ تحقیق کی ہے کہ ہاؤ ٹو ریموو دا بیریئر آف ڈیتھ wow. حضرت رئیسم عیصب کی مثال کی بات تو بندہ ملا کوئی نہیں فتح علی خان صاحب وہ شوق شکر دیں انہوں نے اس پر کام کیا ہے لیکن وہ ذرا س... وہ گئے ہیں آ... خفیہ نشین ہو گئے <coughs> تو کچھ اور لوگ ملے وہ جو لندن والے جو کام ویٹیکن والی ہے اس پر اوشو کا ایکشکر یاد ہے وہ سکھ وہ بتا بڑے کام کریں ہاں جی آج کل منتقچیا اس پر کام کر رہا ہے کہ ہاؤ ٹو کراس دا بیریر ڈیتھ ود آؤٹ ڈائنگ اس پر کام ہو رہا ہے اور کر رہے ہیں اور ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جو اس پر کام کر رہے ہیں اچھا <laughs> <laughs> یہاں تک انہوں نے ایجوکیٹ کیا جولین کو اور کہا کہ دی اونلی تھنگ وچ یو مسٹ چینج از یور تھاٹس اب ایک بندے سے ایک تھاٹ سے ایک کلک سے ایک بیٹ سے ایک امیج سے یونیورس بنتی ہے ساٹھ ہزار تھاٹس آپ کے ذہن سے دل سے بیٹس کے ساتھ گزرتی ہیں ساٹھ ہزار دنیا تم نے تخلیق کی ہیں اف یو آر گونگ یو یور سیلف ا نیگیٹیو آٹو سجیشن ساٹھ ہزار ورڈس وریز کیئرس ڈسٹریسز اینزائٹیز پینس اینڈ پیتھرز یو آر کریٹنگ فار یور جو شخص ایک دن میں ساٹھ ہزار سنگل آئٹمس نہیں ساٹھ ہزار دنیا تخلیق کر رہا ہے اپنے خلاف اس کا کون دشمن ہے وہ اپنا دشمن خود ہے یا کوئی ہے جاگو جاگو ہوا سویرا ٹھیک ہے بتائیں اس کا دشمن آپ کو مفتی بتاتا ہوں ارے بھائی آپ بزرگ دوست ہیں نیک ہیں پرساں ہیں جو بندہ ہر روز ایک دن میں ساٹھ ہزار دنیا ایک چیز نہیں اپنے خلاف خود کریٹ کر رہا ہے وہ بندہ اپنا دشمن خدا یا کوئی اس کا دشمن ہے بھائی تم دشمنوں کے بارے میں کیوں سوچتے ہو یہ خدا کا کرم ہے کہ اس کا سسٹم کوڈل ہے اگلی بات کٹیاں نہیں یارو جڑو قسم خدا کی بخار کی حالت میں بیٹھا ہوں لیکن اب ٹھیک ہو گیا ہے یہ بھی بتا دو اچھا خدا کا سسٹم کوڈل ہے یعنی ایک پتے سے پوری کاکشائیں لا دو پتا کوڈ کوڈڈ کوڈیڈیں یا پھر ایک کوڈ سے پوری کائنات پھیلا دو کوڈ ادھر کا ادھر کھلے یا کوڈ ادھر کا ادھر کھلے خدا کی مہربانی ہے کہ خدا کا سسٹم کوڈل ہے فرشتے جب بھی کوئی چیز ریکارڈ کرتے ہیں تو وہ کوڈل اپنے اپنے کوڈز میں ریکارڈ کرتے ہیں اور یہ ساری تخلیقات جو ہیں جو انسان اپنے خلاف کریٹ کرتا ہے وہ ان کو وہ کوڈیفائی کر دیتے ہیں بلکہ وہ کہنا چاہیے انکوڈ کر دیتے ہیں کوڈیفائی نہیں کوڈیفائی کا مانا اور ہے ف... انکوڈ <سؤال> کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جب وہ انکوڈ ہو جاتی ہے چیز تو وہ بظاہر غائب ہو جاتی ہے لیکن وہ اتنی ہی کریئٹو ہے کہ سیری پروسیسنگ بھی چلتی رہتی ہے کبھی بھی نہیں رکتی اقبال یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دم صدای کن کنفن ٹھیک ہے ادھر سے تو اس کو انکوڈ کر دیا گیا لیکن اسپرچل ورلڈ میں اس کی ایمپلیفیکیشن ہوتی رہتی ہے وچ نیور اسٹاپس اب اگر ادھر سے ہمارے شنشاہ کا قانون اور ہمارے قرآن کا قانون یہ ہے کہ اگر اس نے ایک غلطی کی تو ایک برائی لکھی جائے گی ایک نیکی کی تو دس لکھی جائے گی یہ اعزاز کس کا ہے یہ کس کی وجہ سے ہوا یہ اسی کی وجہ سے ہوا کہ جس نے پانچ پڑھا کے پچاس کا سواب مانگا ہے یہ یوگی بات لیکن مذہبی ٹچ کے بجائے سائنٹیفک ٹچ زیادہ ہے سب غالب ہے وہ ایک تعبیر ہے اور میری اپنی ہے کوئی ماننے یا نہ ہو لیکن اس بات سے آپ کو انکار نہیں کر سکتا کوئی بندہ کہ ٹیلی ویژن سٹیشن ایک ہے اس کی ٹیلی کاسٹنگ کہاں کہاں ہو رہی ہے جگہ پر ایک آپریٹر ایک اس کا اسپیشلسٹ ایک ورکر کام کر رہا ہے صرف ایک جگہ پر بیٹھ کر اور یونیورس کی یونیورس کریٹ ہو رہی ہے وہی فارمولہ جن لوگوں نے کلب کو اور ٹی وی کے نظام کو کمپیر کیا ہے کمپیر کرنے کا موقع ملا ہے وہ بھی ہے وہ بھی انکراڈیڈ ہے وہ بھی انکاڈیڈ ہے بالکل اچھا اچھا مجھے بہت ساری چیزوں آج گھیرا ہوا تھا اس لیے نہیں اس مسئلے کا آپ کو ایک حل دے کر اٹھوں گا آج اور اب حل آپ بالکل اس کے قریب ہیں مسئلہ مسئلے کی کریشن مسئلے کیسے پیدا ہوتے ہیں امیج کے ساتھ کلکنگ کے ساتھ بیٹ کے ساتھ ٹھیک ہو گیا میں اس کو اپنا ایک تامر سمجھوں گا کہ آپ میری اس اسلتھ کے باوجود آپ سن رہے اور آپ اس کو اللہ کا کرم سمجھیے گا کہ اس کنڈیشن میں یہ علوم آپ تک کنوے ہو رہے ہیں اچھا جب یہ طے ہو گیا کہ نیگیٹو یا پازیٹیو امیجز میں سے ہر امیج ایک یونیورس کریٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ذکر خفی کرتے ہیں ہر بیٹ کے ساتھ ایک یونیورس کریٹ کرتا اس کا کھاتا کتنا فائدے کا بازار کی دنیا میں جب फ़ायदा ज़्यादा हो रहा था जी क्या हुआ तो थीक थीक। अच्छा नहीं बैटरी क्या हुआ हाँ चले मान लगा सही <laughs> जब बाजार पूरे फोर्स पे हो तो एक जाकिर एक अल्लाह का जिक्र करने वाला جب ذکر کرتا ہے تو اس کا ہر امیج ایک یونیورس کریٹ کرتا چلا جاتا ہے حضرت مجدد پاک نے جو فرمایا تھا کہ ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کی پوری کائنات کو بخشوانے کے لیے کافی ہے وہ یہ لگ سمجھ آ رہی اب وہ بندہ کہ جو نگیٹو تھنکر ہے اٹھیں کھڑے جائیں کھڑے ابھی تو آپ کھڑے آپ آپ کھڑے جی دس بیٹھ کے نکالو بیٹھ کر آ, <tamaan> <Gibson> <Milan> ah, yeah, <ocean> بیٹھو بیٹھو بیٹھ جاؤ ایم اے ہے ایل ایل بی ہے میں اس سالت میں بیٹھا کر رہا ہوں اور یہ واسیاں مار رہا ہے اب دو چیزوں کا تعین ہو گیا ایک پازیٹیو کا یعنی ذکر آپ کوئی ایک پازیٹیو لفظ لے رہے کوئی ایک پاز دنیا کا کوئی پازیٹیو لفظ یہاں میں پھر مذہب سے ذرا کتا نظر میں ایک اور آئیڈیا دے رہا ہوں بالکل پیورلی سائنٹیفک انڈیا کے اندر یوگا کی آٹھ قسموں میں سے ایک قسم انترا یوگا ہے. بسم اللہ منترا یوگا اب اس نتیجے پر پہنچ چکا ہے کہ ہر ساؤنڈ ایک اثر رکھتی ہے ہر ساؤنڈ ایک اثر رکھتی ہے آپ کوئی منترا پڑھیں کوئی منترا پڑھیں جو پازیٹو ہو وہ اثر ضرور دکھائے گا لیکن ہو پازیٹو کوئی منترا پڑھیں جو نگیٹو ہے وہ اپنا اثر ضرور دکھائے گا اور ضرور اثر اس طرح دکھائے گا کہ پوری کائنات کے اندر اس کو یونیورسلائز کر دے گا اپنے ایفیکٹ کو پتہ ہلے تو کانپتی ہے پتی یہ یہاں تک انہوں نے جولین کے سامنے بیان کیا تو پھر اس نے کہا جی, کس مسئلے کا پھر حل بھی تو کوئی ہوگا نا ایک بندہ ہے فرض کریں اس نے اس کو کسی بیمار سے واسطہ پڑ گیا اور نے اس پر کیس جڑ دیئے. آپ کی عدالت کی دنیا بات کی بات کر رہا ہوں اور کیس کیس پر کیس جڑے جا رہا ہے اور یہ بیچارہ کیس لڑ کے تنگ آیا ہوا ہے یا کوئی پڑوسی ہے اور تنگ در تنگ در تنگ در تنگ کیے جا رہا ہے یا دفتر میں کوئی ملازم ہے اس کا کوئی افسر نان ڈسکرپٹ سنارلی ٹائپ کا ہے اور وہ تنگ در تنگ کیے جا رہا ہے اب اس کا اس کے ایموشنز اتنے زخمی ہو چکے ہیں کہ یہ سوچتا ہی ایک بات ہے ان تو کہہ گل رہے گی یا وہ نہیں تھی یا میں نہ یا سیکھ نہیں یا ڈٹو ٹھیک ہے یہ سوچا لیکن اگر محسوس کر لیا تو پھر واقعی یا سیکھنے دیا ڈٹور کیوں کہ اس نے سوچا یہ ہی یہی ہے یہ لیول کریٹو ہے جس کو ویجیٹیٹو لیول کہتے ہیں اس لیول پر اس نے سوچا یہی یہ ہے اس نے آپٹ یہی کیا اس کا اوچا سے یہی یہ ہے اب اس مسئلہ کہا جو لین کہ میں نے ان سے کہا کہ جناب ایک بندہ اگر پریشان ہے تو وہ کیا اس کو اپنی پریشانی کے بارے میں سوچنے کا حق بھی نہیں ہے اٹ اس کو سوچنا چاہیے سوچے گا تو مسئلے کا حال نکلے گا کہتے ہیں انہوں نے کہا جی ہاں ایک ہوتا ہے مسئلہ ایک ہوتی ہے مسئلے کی انٹینسٹی یعنی یہ ہے بیماری اور یہ ہے اس کا افیکٹ یہ ہے مسئلہ یہ ہے اس کا اثر آپ نے فرض کریں آپ پر کسی نے کیس کیا آپ فائٹ کر رہے ہیں آپ کیس ہار گئے آپ آگے پھر آپ کے ہارٹ بیٹ کی دنیا آ رہی ہے جی کیا ہوا مارا گیا کون میں بھی میں مارا گیا کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ مارا گیا ٹھیک ہے مارا گیا جی کون مارا گیا میں مارا گیا کیوں سار گیا بیٹ کہتی ہے لو پکچر بن گئی <coughs> وہ میرا سارے مخالف ہیں وہاں سارے <coughs> جیسے ہیں لو بیٹ پکچر ٹیک اچ دس از یور یونیورس جی ہر وقت بیمار ہو ہر وقت بیمار ہو بیٹ پکچر ٹیک اچ this is your universe right from now think about your thought the images you are creating and therefore the universes you are creating for yourself are they positive or are they negative no one else will think about you and your thoughts یو کین ڈو اٹ کوئی اور نہیں سوچے گا تم سوچو کیونکہ تمہارے اس کنج خلبت میں جس کو دل کہتے ہیں اللہ نے کسی کو اور کو داخلہ دیا ہی نہیں اچھا <coughs> تو جی پھر کیا کروں یہ سوچے تو میرا تعاقب کر رہی ہیں فرمایا زندگی میں کوئی بھی تمہیں اچھی سوچ نہیں ملی آپ یہاں پر کانسپٹ آف ڈبل تھنکنگ یا نہیں اپنی زندگی کے یا یونیورسل لائف کے جو آپ کے لائف پھیلی ہوئی ہے ٹھیک اس لائف میں سے وہ لمحے ٹریس کریں ترجیح اپنے زندگی کے ایسے لمحے وین یو فیلڈ یت دیٹ یو ارپی ناٹ تھاٹ ناٹ اونلی سا ناٹ اونلی hurt Not only smelled, not only touched something, you felt happy. You sit one day and make a list. And the is the list of the moments when you felt you were happy? You felt... ناٹ تھاٹ you یو ہیپی تھاٹ اور فیلنگ میں فرق ذہن میں رکھنا صرف سوچنا اور بات ہے محسوس کرنا اور بات ہے وہ ایک لسٹ بنا لیں لسٹ بن گئی جہاں کے میں سلپ کروں جہاں کوئی آئیڈیا کوئی رہ جائے کلیئر نہ فورن میں جتنا تمام دوستوں کا رائٹ ٹھیک ہے تو جہاں پر یہ آئیڈیا سمجھنا ہے کیونکہ یہی وہ فوکل پوائنٹ ہے جس پر میں آپ کو لانا چاہتا ہوں اب آپ نے کیا کرنا ہے خیال آیا میں مقدمہ آر گیا ہوں ٹھیک کلک پکچر ایئر اٹ از دوسرا دوسری کلک ڈونٹ ریش آئی a لیٹ یو گو بیک 50 آر اے نیگیٹو تھا ففٹی لیک روپیز وین آئی گاٹ مائی پینشن دیٹ واز اے ہیپی مومنٹ اٹ مسٹ بی اسماد بائی دیٹ ابھی تم کیا بتاؤ میں نے کیا کہا دو تھے تھو لاسٹ مائی کیس ہو پن پن پن نو ناٹ اینڈ دیر واز اے ٹائم انائی لائف وین آئی ریسیو ففٹی لاک روپیز وین ہے سے دفن کے مجھے خدا نے ناکام پیدا نہیں نہ میرا خدا ناکام ہے ٹھیک ہے نہ وہ خدا ہے جس نے میرا کیس کیا ہے وہ آٹھ آنے کا جائز تو ہو سکتا ہے لیکن خدا تو نہیں ہے جس نیلام گھر میں وہ خود کھڑا ہے جس کی اپنی نیلامی ہو رہی ہے نا جاتے کتر اتنا تک مجھے لوٹا ہے یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا یہ وہ مقام ہے جہاں وظیفہ حاصل کرتا ہے ٹھیک ہے نہ ایون ایف فار 10 منٹس یو سٹ ڈیلی خدا کے لیے 10 منٹ تو نکالو اپنی ان سوچوں کو تک کا کرو کہ جو آپ کو ہانٹ کر رہی ہے پرسو کر رہی ہیں آپ کو کے پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہیں جتنا باغو گے اتنا پھنسو گے یہی وہ مقام ہے جہاں پر اللہ کے ولی کو کوئی خوف نہیں آتا وہ نیگیٹو تھاٹس گانے دے گا تو خوف ہوگا اب آپ نے दस थाट्स सोची और दस की 10 को आपने डड कर दिया डन कर दिया डन है मार देना आपने उनको खत्म कर दिया किस चीज़ के साथ पॉजिटिव के साथ, साथ गोया आपने नलीफाई कर दिया अब दोनों थाट्स को नेगेटिव प्लस पॉजिटिव जब नलीफाई हो गई तो नलीफिकेशन भी तो एक पॉजिटिव है एक पॉजिटिव प्रोसेस है یعنی وین یو نیفائی یور تھاٹ وین یو میک اٹ انفیکٹو میک اٹ غیر مؤثر ٹھیک ہے دین ٹو ایکولڈ ان کا اثر ختم لیکن ختم کرنے میں جو آپ نے پروسیس استعمال کیا وہ ہے آپ کی دلیری آپ کی بہادری آپ کی پازیٹیو تھنکنگ آپ کے خدا سے امید آپ کے نیچر سے کوآپریشن نیچر کے آپ سے کوپریشن اب وہ اس کو وہاں چھوڑ دے گی کہ جہاں پر یہ بالکل ان ہو گئے اور گویا ایک ہی وقت میں آپ دو کام کر رہے ہیں اس تھاٹ کو نلیفائی کرنا جو آپ کو پیئرس کرتی رہی ہے پینیٹریٹ کرتی رہی ہے اور آپ کو انجر کرتی رہی ہے اور پھر اس کے بعد نئی تھاٹ لے کے آنا جو آٹومیٹکلی اس کے اوپر باتیں باہر چلاتے جا رہی ایک ماہ کے عرصے کے اندر اندر ایک ماہ کے عرصے کے اندر اندر کیا ہوگا آپ گئے کہ وہ کدھر گئے میری ڈیڈ سوچیں جن کو میں ساری گھروں میں سانپ بھرتا رہا ہوں بیماریاں اپنی زندگی میں ملاتا رہا ہوں اور نیگیٹو سوچوں کو میں انٹرٹین کرتا رہا ہوں کبھی پوزیٹو سوچوں سے اس کو مارا نہیں تو ابھی آپ کو जो यहां तक फार्मूले मिले उसमें से स्ट्रॉगेस्ट टॉप मोस्ट द मोस्ट पावरफुल विगरस फार्मूला इज़ टू चेंज द नेगेटिव थाट्स इंटू पॉजिटिव थाट्स डबल थिंकिंग पैटर्न रिप्लेसमेंट ऑफ थाट्स डबल थिंकिंग उसने ना, ना ना दिया अब ज़रा इस मीर पर आप अपने تھنکنگ پیٹرن کو سوچے کہ ہم نے آج تک جو سوچوں کی دنیا بسائی تھی اس میں ہم نے کیا کیا ہوا آج کی بات یہ میڈیٹیشن یہ پریکٹس آپ شروع کر دیں اور یہاں آپ نے کیا کرنا ہے اب صالکین کے لیے خالص خالص صالقین کی بات خاج خواجگان حضرت محمد قاسم موڑ بھی رحمۃ اللہ ہم نے جن بزرگوں سے فائدہ اٹھایا ان میں سے ایک حضرت کاشل البرنی بھی ہوا کرتے تھے سلید. یہ روحانی دنیا والے وہ ایک دفعہ حضرت کے پاس گئے حضور بابا جی کے پاس اور ان سے پوچھا کہ حضور کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ انسان سیدھا سیدھا ولایت کا روٹو فرمایا 66000 مرتبہ روزانہ 66 دن تک یا اللہ پڑھا کرو یا اللہ ہو پڑھا کرو یہ بات ہے نائنٹین جو رسالہ میرے پاس ہے 1944 کا ہے غالباً اور بات اس سے پہلے کیا کیونکہ 43 میں حضرت کا وصال ہو گیا تھا 83 میں کاشل بانی صاحب کا وصال ہو اب یہاں یہ سوچیں حضرت فرماتے ہیں کہ 66 دنوں کے بعد 66 ہزار مرتبہ روزانہ چھیاسٹھ دنوں کے بعد بندہ اللہ کا ولی ہو جائے گا ٹھیک ہے حضرت نے جو بیان فرمایا حضرت کاشت البنی صاحب نے جو سنا اس کی وظیفائی حیثیت اپنی جگہ لیکن سائنٹیفک امپورٹنس یہ ہے کہ ہر بیچ پر ایک دفعہ اللہ پڑھو چھیاسٹھ ہزار ساٹھ ہزار سے ذرا آگے نکل گئے نا hmm. اس کا مطلب ہے کہ چھیاسٹھ ہزار پکچرس چھیاسٹھ ہزار امیجز چھاسٹھ ہزار یونیورسز کریٹ کر لیں گے آپ جس بندے کی چھیاسٹھ ہزار یونیورسز ایک دن میں ذکر اللہ کی کریٹ ہو جائیں تو اس کو اس کے کائنات میں کوئی وری رہ سکتی ہے hmm. لیکن یہ یاد رکھیں یو آر اے فائٹر ایک مجاہد ہیں آپ جہاد کے میدان میں ہیں کن سے جہاد کرنا ہے اموشن سے ایموشنز آر یور سویئرسٹ وارئرس بڑے ڈینجرس وارئرز ہیں آسانی سے آپ کے قابو نہیں آئیں گے آپ نے ان کو ڈبل تھاٹ کے ذریعے سے وینکلش کرنا ہے ان کو کیا کرنا ہے شکست دینی ہے اور ہر تھاٹ پر ایک وظیفہ آپ کو ہی رکھ لیں ہر کلک پر کوئی وظیفہ ہر کلک پر امیج کلک کلک کلک امیج کلک یہ ہے وظیفہ پڑھنے کا قانون بندہ تسبیر چاہے یا اللہ یار رحمانو یار, یار ہیمو یا یا اللہ رحمانو کیا بگایا ٹھیک ہے یا کہیوں ہو یا ہیو یا کہیوں یا ویل یارنہ بہت نو لیٹ ہونا ہو پیا دس از نو وظیفہ یہ سیلف بیفولمنٹ ہے یہ اپنے آپ کو بفقوف بنانے والی بات ہے دس از ناٹ وظیفہ ایٹ آل بر زباں تصبیح ہو دل گا خر ان چن تسبیح کیا دار ہے کہ زبان پر تو تسبیح ہو دل میں گائے گدے بیٹھے ہو ایسی تسبیح کو کیا کریں تو آج وہ دوست جن کو ضرورت ہے اس بات کی کہ زندگی کا ہر مسئلہ حل ہو بیس منٹ نکالو یہ منظر بچوں دیکھو نا اتنا بڑا جندو شرم نہیں آ رہی ہے بیٹھ ٹھیک ہے جی کی طرح سونا جا کے بنائے واسیاں کہتے اچھا ٹھیک ہے جی تو آج آپ نے پہلا جتنے دوستوں کو میں کسی کی طرف اگر اشارہ بھی کر دوں اپنا دوست کے صحت میں کر رہا ہوں کسی کا مسئلہ کوئی پوائنٹ نہیں کر رہا ہر ایک کے مسئلے میرے بھی ہوتے ہیں لیکن جب میں مسئلے کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے اپنا عظیم خدا یاد آتا یہ مسئلے اور وہ خدا شرم آ جاتی ہے کہ میں مسئلے کو مسئلہ کر کے پیش کروں یقین مانے وہ خدا اور یہ مسئلے انسان کو شرم آنی چاہیے کہ اس خدا کے ہوتے ہوئے انسان کو مس... انسان مسئلے کو مسئلہ سمجھ بیٹھے کیوں تاہین کر رہے ہو اپنے رب کی وہ کسی مسئلے کا خالق نہیں ہے وہ ہر حال کا خالق ہے وہ کہیں پر بھی کمزور نہیں ہے اس کا کلمہ دل سے پڑھ کے دیکھو اس پر اعتماد کر کے دیکھو اس پر انحصار کر کے دیکھو تم جسے موت کہتے ہو وہ اس سے ملنے کا دوسرا نام ہے ٹھیک ہے نا اب تب مزہ ہے کہ آئندہ جب کوئی تھاٹ دل کے قریب پہنچے اللہ دوسری تھاٹ اللہ اللہ تم نے کیا سمجھا میرا خدا کوئی نہیں جاؤ جن کا کوئی خدا نہ ہو پھڑکنے نہ دو اور آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں کرامتیں ہوں گی آپ کی زندگی میں سرکار دو عالم کے موجے ظاہر ہوں گے آپ کے دوست حیران ہوں گے آپ میرے ورلڈ میں داخل ہو جائیں گے جہاں پر آپ کا لفظ یونیورس بنے گا اور اپنے اثرات بکھیر کے آپ کو بتا دے گا کریٹ ان نیو یونیورسا اس کے بعد آپ جو وظیفہ بھی پڑھیں گے نا ان اثر کرے گا اب ان مسائل کے حل کے لیے جو وظیفہ آپ کو پڑھنا چاہیے ویسے تو بہت سارے ایک تو آرٹ کی بیٹ کے ساتھ آپ پڑھیں جب بھی کوئی پریشانی ذہن میں آئے تو آپ ایک دم سے اس میں اللہ کے ساتھ کلک کر دیں ٹھیک ہے اور اس میں اللہ اپنی تاثیر خود دکھا دے گا مسمہ اپنی تاثیر خود دکھا دے گا تو دوسرا یہ ہے کہ عالم اسلام کا یہ تجربہ ہے کم از کم ایک ہزار سال سے زیادہ کا تجربہ ہے کہ بعض فون نمبر ڈائریکٹ میں ملتے ہیں جو کبھی بھی مایوس نہیں کرتے کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے یہ مختلف علیاء کے مختلف تجربات ہیں ایک ولی ایسے تھے کہ جو جب چلتے تھے تو ستائیس سو ولی ہم رکاب ہوتے تھے سارے ولی ہوتے تھے حضرت شیخ ابو الحسن شاہ ان کی ذات گرامی نے اسی سورج پر ٹریول کیا جس کے لیے یوگیوں نے عال علم نے سوریہ نمسکار ڈیولپ کیا اس سے روحانی فائدے اٹھائے یہ کیا وہ کیا دنیا کی ہر تہذیب میں سورج کو کوئی نہ کوئی مقام حاصل رہا یہ وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے سورج پر باقاعدہ ٹریولز کیے سورج کی موومینٹس کے ساتھ چلے اگر آئنسٹائن چل سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں چل سکتے اور آخر میں ایک دعا مرتب فرمائی ہزب الباہر اور ایک اور دعا بھی مرتب فرمائی ہزب البر ہزب البر کا نام آپ نے کبھی بھی نہیں سنا ٹھیک ہو. ہو گیا ہزب البار شریف سورج کے درجات کے مطابق ہے اور تین سو ساٹھ دفعہ پڑی جاتی ہے اگر کوئی شخص ہزب البار شریف روزانہ ایک مرتبہ تین سو ساٹھ دن تک پڑے تو جتنی چیزوں پر سورج پڑ رہا ہے نا پورا سورج کا پلانٹری سسٹم اس کے بعد ہو جائے گا, صبح. صبح. گا؟ hmm. یہ بات عزم نہیں ہوتی hmm. نہ سمجھ آتی ہے لیکن پتا ہی لے تو کمپتی ہے کاکشا تمہیں پورا پلانٹری سسٹم اس کے تات ہو جاتا اور وہ کبھی بھی پھر نہیں سوچتا پرانا ماڑے کے لیے گریڈ اپنا تھا کہ میں گریڈ گریڈ اے سی آر خراب کر تو ٹھیک ہے اب بزرگوں نے اس تعداد کو کم وقت میں پورا کرنے کے فارمولے بھی دیے یہ تین دن میں بھی ہو سکتی ہے ایک ہفتے میں بھی ہو سکتی ہے لیکن وہ فارمولہ میں آپ کو نہیں دوں گا کیوں کہ اس میں پھر غلطی کرنے والا اگر کوشن کوف اپنے اوپر ہی چلا دے تو پھر کیا بنے گا اس لیے بہت سیفر طریقہ اور بہت ایزی طریقہ ہر روز ایک دفعہ حزب الباز کو پڑھ لیا جائے ٹھیک ہو گیا لیکن حضرت نے بڑی مہربانی یہ فرمائی کہ جب مریدین ساڑھے عربی تو ہونے نا مرید ساڑی عربی تو ہونے نا ہاں جی یہ اب ابھی ہونے نا جی تو کسی مریدی نے کہا حضرت کہ اتنی لمبی عزبت بارشریف کون پڑسی مہربانی کرو یہ وہ لیا بڑے کریم نفس سستیاں ہوتی ہیں نا خود تکلیف اٹھا لیتے ہیں لیکن مریدین کے لیے آسانیاں پیدا کر جاتے ہیں تو فرمایا کہ یہ آیت پڑھا کرو حسب اللّہ الوکیل ایک دفعہ یہ آیت پڑھنا پوری دعائے حزب البار پڑھنے کے برابر جب ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ تم نے کچھ اسما پڑھنے اور وہ کیا ہیں یا عزیزو یا کافی یا قوی یا لطیف <coughs> بعد میں حضرت کو خیال آیا یا علوم ہے وارد ہوئے کہ اگر کوئی ایسی آیت مل جائے ون آف دا قرآن پرنسپلس ون آف دا قرآن اسپرچول پرنسپلس اگر کوئی ایسی آیت مل جائے کہ جس کے آداد کہ ہم ہم عدد اس بھی مل جائیں تو وہ سیدھی سیدھی تاثیر اس میں عظم کی ہے چنانچہ حضرت نے جب اس کے آداد نکالے تو تین سو, چار سو پچاس تھے چار سو پچاس کے برابر چار اسماں دیکھیں تو ان کے جب عداد نکالے تو وہ تھے یا عزیز ہو یا کافی ہو یا کوی ہو یا اب عزیز ان کے جو عدد نکالے ستر سات دس سات کتنے بنے نائنٹی نائنٹی فور نائنٹی اچھا اس کے بعد کافی ٹوینٹی ون ایٹی ٹین ون الیون ٹھیک ہو گیا قوی ون ون سکس ہنڈریڈ سکس ٹین ٹھیک ہو گیا ون ون لطیف آپ کا محبوب عصم ون ٹونٹی نائن جمع کیے فور ففٹی اب چار سو پچاس مرتبہ روزانہ یہ آیت پہلے پڑی جائے چار سو پچار یہ اس کا مجموعہ اسماعی الہیہ کا پڑا جائے اور یہ کلکنگ والی بات ضرور یاد رکھیے گا بیٹ امیج کلیک بیٹ امیج کلک اس کو اس سے ریلیٹ کیا جائے اور یقین مانیں آپ کہ یہ پھر آگے ایسی دنیا میں میں الیا کا غلام ہوں الیا کے غلام کی حیثیت میں اگر کوئی بات اس کے آگے میں جو کرنے لگوں وہ غلام کی حیثیت میں انشاءاللہ اللہ جو اقتدار الٹنا چاہیں گے الٹ جائے گا جسے بہنا چاہیں اس کو مل جائے گا بلا وجہ اپنے جذبات کو دخیل نہ کرنا اپنے جذبات کو اس میں شامل نہ کرنا ٹھیک ہے نا جب کسی کو رب نے اس کے سر پہ تاج شنشائی رکھ لیا ہو تو وہ گلی کے کسی کتے کو مارتے ہوئے اچھا نہیں لگتا بات آج کی اس محفل میں میں نے یہ کوشش کی ہے کہ جو بھی دوست اس محفل میں آئے ہیں وہ بس ان کے دامن بھرے ہوئے ہونے چاہیے فارمولا جو میں نے سکھایا ہے کلکنگ فارمولا کو کبھی نہ بولنا ورنہ سب کچھ جائے ذہر بےشمار لوگوں نے وظیفے تو بہت پڑھے اور پڑھتے پڑھنے ایسے ایسے بھی ملتے کیوں ان سے پوچھیں بھی درست بزرگ پڑھتے دس زیادہ پڑھتا ہوں اور زیادہ پڑھتا ہوں بھی کچھ نہیں ہے پھر ساتھ خود بھی کہتے ہیں ظاہر ہے پھر بھی کچھ نہیں ہے کلک دودھ سے مارو جاؤ اس طرح کلکنگ کے فارمولے کو ابھی اس جتنی ریکارڈ کی سیٹ ہوگی آپ اس کو بار بار سنیں اس فارمولے کو سمجھیں اور فائدہ اٹھا میرا خیال کافی آج گیارہ بیس ایک نعت سن لیتے ہیں پھر کیا میرا بیٹا ہاں چلو شابا شاہ بلال جی کی حاج غیر حاضری لگ جہی ہے آپ کی ٹیم کیوں نہیں اس لائے نہیں نا آپ آڈر کرے تو سواری پتہ نہیں ہوتا ہاں لیڈر بننا ہے کمزوری تو ہے نا ناگزیر کوئی بھی نہیں ہوتا لیکن معروم نہ رہے بیت والے آج آج آج آج دوست آ جائے یہاں تو بیٹے پھر بیت بڑا خطرناک بیت ہے یہاں تو نمازی پکا بننا پڑتا ہے اور نام ہے محمد رفاق بسم اللہ الرحمۃ الرحیم آفبان نزدیک ہو جائیں تھوڑی سی الله بسم اللہ الرحمۃ الرّحیم اَشد اللہ واشد الحمدن ابدول ارشد الله واشادّا محمدن ابد رسول ارشد اللہ اللہ واشاد محمدن ابد ہو ورسول ربیل بن من كل اسلحہ ربی الم بن ادوب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 Who, allah <laughs> who, allah who. allah hum allah hum allah hum allah hum allah hum allah hum آپ کس دوست کے ساتھ آئے کس دوست کے آئے رفیقاد کا جس دوست کو بیعت کرانا وہ آ کر اس کا تعارف کرایا کرے آ گیا آپ تو اکرام بھائی کے ساتھ صاحب کے ساتھ ہاں ٹھیک ہے ہے تو آپ کو پہلا سبق دیا ہے نقش بندیہ کا سلسلہ عالیہ نقش بندیہ مسجد دیا کا ٹھیک ہے ہر وقت اس کی طرف توجہ رکھیں نماز کا بھی غذا کرنی برائیوں سے بچنا ہے اور علوم کی طرف محنت کرنی ہے لگتا سب سے زیادہ ذکر جو وہ اللہ تعالیٰ کی ذکر الہی کی طرف سارا کام خود ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ کیا کرتے ہیں اس تھا سیکورٹی گارڈری اچھا کہاں کے رہنے والے کیا نام ہے آپ بتائیں ابھی محمد محمد کسیم آپ کا نام کیا محمد رفاقہ محمد رفاقہ ماشاء اللہ ٹھیک اللہ تعالیٰ میرے منچ میں کہ اللہ کو یاد کیا کریں ارے یہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہم کارڈ چیک ہی نہیں کرتے ہاں جی آج آپ دوستوں نے ایک خصوصی دعا بھی کرنی ہے ہر دفعہ ہو جاتی ہے کسی نہ کسی کے نصیب میں ٹھیک ہے آپ نعید کے ساتھ آئیں آپ <تصفح> نے اس کو ملنے کا طریقہ بھی نہیں سکھایا بیٹھے کوئی مسئلہ آپ تو پہلی دفعہ ہے آپ تمہارے بیٹے ہیں آپ کی عزت کرتے ہیں چلے بنے دے جس جس دوست کو لائے نا تاکہ وہ اعلی ادب میں شامل ہو جائے اس دنیا میں کیا سب سے بڑی پرابلم ہی یہی ہے علم بہت ہے لوگوں کے پاس ادب کوئی نہیں ہے اور اعلی ادب ہی کامیاب ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ بیٹے یاد ہے تو اولیاء کی دنیا میں جن کے ہم غلام ہیں میں بھی اولیاء کا غلام ہوں بلکہ اولیاء کا کتا ہوں سچی بات ہے میں تو اپنے بارے میں یہ کہتا ہوں اور یہی میری کوالیفکیشن ہے اس کے علاوہ میں اپنی کوئی کوالیفکیشن بھی نہیں رکھتا تو اور کی محفلوں میں ادب پہلی بات جن کی محفلیں ہم ان کے نوکر ہیں ٹھیک ہے آج آپ دوستوں میں یہ کرنا ہے کہ ہمارے ممتاز صاحب کے بھائی فوت ہوئے ہیں نواز نام تھا بڑے اچھے دوست بڑے مخلص ساتھیوں میں سے تھے ظاہر ممتاز صاحب کے بھائی آپ خود اندازہ کر لیں اللہ کی بارگاہ میں ان کے حاضری کا وقت آ اور چاہ کہ ان کو ہارٹ کی تکلیف ہوئی اور وصال فرما گئے ان کے لیے آپ لوگوں نے دوستوں نے خوشی دعا کرنی ہے اب چونکہ کافی وقت لگا کہ آپ دعا کریں اس کے بعد جی جس ہاں سلطان بشر صاحب کے والد گرامی کا بھی سلامہ کا ختم شرین دنوں میں ان کے لیے بھی دعا نور حبیب نام جی جی اور آج کی جو آپ کے خصوصی میزبان ہیں وہ ہمارے مجاہد جی ہیں تو ان کی والدہ صاحب کے بھی کسی کے نام تو انہوں نے آج کا لگشی فنہوں نے پیش کیا تو ان کی والدہ صبح کے لیے اور ان کے سارے خاندان کے دیگر بزرگ ہاں